سورت الاذاب اذاب حزب کی جمع ہے گروپس کو کہا جاتا ہے گروہوں کو جماعتوں کو انگلش میں کنفیڈریٹس کہتے ہیں یا ٹروپس اس کا نام آتا ہے مدنی صورت ہے بسم اللہ رحمٰن رحیم یا ایوہن نبی اللہ ولاۃ القا فرین والمنا فقین ان اللہ کان علیمَََََََََََََََ حکیمہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا تقوی اختیار کیجئے اور کفار اور منافقین کی اطاعت مت کیجئے حقیقت میں علیم اور حکیم تو اللہ ہی ہے بہت ہی ایک انوکھے سے انداز سے یہ صورت شروع ہو رہی ہے وجہ یہ ہے کہ اس میں جو احکامات ہیں ان میں سے کچھ احکامات وہ ہیں جن کا کہ تعلق خاص طور پہ صرف اور صرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی ذات سے ہے اور وہ احکامات باقی امت پر نافذ نہیں ہوئے اور وہ احکامات بے انتہا مشکل تھے بہت بھاری احکامات تھے جو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیے گئے اور اس میں بہت زیادہ اس بات کا چانس تھا اس بات کا اندیشہ تھا کہ وہ احکامات سن کر کافر اور منافق ایک ہنگامہ برپا کر دیں گے اعتراضات کی تنقید کی بوچھاڑ شروع کر دیں گے ایک پروپیگنڈا شروع ہو جائے گا اس لیے کہ کچھ چیزوں کا تعلق بہت صدیوں پرانی رسومات سے تھا کچھ عقائد سے تعلق تھا تھوڑا بہت عمل میں تبدیلی لے آنا آسان ہوتا ہے لیکن رسومات کو چھوڑنا جو صدیوں سے گڑی ہوئی ہوں یہ ایک بڑا مشکل کام ہوتا ہے تو چونکہ ان صدیوں سے موجودہ چیزوں میں تبدیلی لانی تھی پرسپشن کو چینج کرنا تھا لہذا شروعات ہی یہاں سے کی جا رہی ہے کہ آپ ان کی باتوں میں مت آئیے گا ان سے خوف مت کھائیے گا وط مَا ما کم ربک ان اللہ کانا بے ماتا ملونا پیروی کیجئے اس بات کی جس کا اشارہ آپ کے رب کی طرف سے آپ کے لیے کیا جا رہا ہے اللہ ہر اس بات سے باخبر ہے جو تم لوگ کرتے ہو اللہ پر توکل کرو اللہ ہی وکیل ہونے کے لیے کافی ہے اللہ نے کسی شخص میں دو دل نہیں رکھے نہ اس نے تم لوگوں کے ان بیویوں کو جن سے تم زہار کرتے ہو تمہاری ماں بنا دیا ہے اب دیکھیے احکامات شروع ہو رہے ہیں اور یہ جنرل ہیں عربوں میں رواج تھا کہ اگر وہ اپنی بیوی بی سے ناراض ہو جاتے تھے تو کہہ دیتے تھے کہ انتی ال کا راہ امی کہ تو تو میرے لیے ایسی ہو گئی ہے جیسے میری ماں کی پیٹھ مراد ہے کہ کوئی ازواجی تعلق پھر میں اب تجھ سے نہیں رکھوں گا تو یہاں کہا جا رہا ہے کیا بات تم نے کی کہ تمہارے زبان سے کہہ دینے سے تمہاری بیوی بی تمہاری ماں بن جائے گی کیسے ہو سکتی ہے وہ تمہاری ماں جب دو دل نہیں ہوتے تو دو مائیں نہیں ہو سکتی مراد ہے کہ ایسی ہماقت کی باتیں زبان سے مت نکالا کرو آگے جہار پر مزید صورتوں میں بات آئے گی اب یہاں صرف اتنا سا اشارہ کر کے چھوڑ دیا گیا تاکہ لوگوں کے ذہن سوچنا شروع کر دیں. لوگوں کے ذہن تیار ہونا شروع ہو جائیں جب اصل حکم آئے تو لوگ خوشی خوشی قبول کر لیں اس کو اب دوسری بات جال اد یا اکم, اکم اور نہ اس نے تمہارے منہ بولے بیٹوں کو تمہارا حقیقی بیٹا بنایا ہے یہ تو وہ باتیں ہیں جو تم لوگ اپنے منہ سے نکال دیتے ہو مگر اللہ وہ بات کہتا ہے جو مبنی بر حقیقت ہے اور وہی صحیح راستے کی طرف رہنمائی کرتا ہے منہ بولے بیٹوں کو ان کے باپوں کی نسبت سے پکارو یہ اللہ کے نزدیک زیادہ منصفانہ بات ہے اور اگر تمہیں معلوم نہ ہو کہ ان کے باپ کون ہیں تو وہ تمہارے دینی بھائی اور رفیق ہیں نادانستہ جو بات تم کہو اس کے لیے تم پر گرفت نہیں مراد ہے ایسی باتوں باتوں میں کہنا بیٹا کسی کو کہہ دینا یا کسی کو بھائی کہہ دینا یا اما جی تو اس کے بات نہیں کی جا رہی لیکن کیا ہے ولا کہ ماں تامدت قلوب کم لیکن اس بات پر ضرور گرفت ہے جس کا کہ تم دل سے ارادہ کر لو یعنی کوئی پکہ ہی فیصلہ کر لے کہ میں اس کو منہ بولا بیٹا بنا رہی ہوں یا راکھی باندھ کر میں اس کو بھائی بنا رہی ہوں اس طرح بنا دینے سے کوئی بند نہیں جاتا جیسے ہم کہہ دیتے ہیں کزنس تو ہمارے سگے بھائیوں کی طرح ہیں نہیں ہو سکتے کزن اپنی جگہ وہ نہ محرم ہے سگا بھائی سگا بھائی ہے کوئی دیور بھائی نہیں بنتا تو اس طرح کے رشتوں میں کنفیوژنز نہیں کریٹ کرنے چاہیے وکان اللہ غفور اور رحیمہ اللہ درگزر کرنے والا اور رحیم ہے اب جہاں تک کسی کو اپنا موہ بولا بیٹا بنانا ہے یعنی کہ بالکل ہی اپنا نام دے کر اس کو سگے بچوں کی طرح کے سامنے پیش کیا جائے اس کے بہت سے نقصانات ہیں ایک تو یہ ہے کہ اس بچے کی پھر فیملی ہسٹری پتہ نہیں رہتی بہت سی بیماریاں ایسی ہوتی ہیں جو کہ موروثی ہوتی ہیں خاندان سے چلی آ رہی ہوتی ہیں اگر اس کے بارے میں علم نہ ہو اس کے خاندان میں کون سی بیماری ہے تھیلیسیمیا جیسے ہوتی ہے مثال کے طور پہ اور علم نہ ہو کہ اس کے خاندان میں یہ چیز موجود ہے ہو سکتا ہے کہ صحیح علاج نہ ہو سکے پھر نصب میں گڑبڑ ہو جاتی ہے لینج کے اندر مسئلہ ہو جاتا ہے اور کروڑوں میں ہی صحیح کروڑوں ہی میں صحیح یہ بھی ایک امکان رہتا ہے کہ اس بچے کی شادی یا بچی کی شادی اپنی کسی محرم سے ہو جائے اس لیے کہ خاندان کا پتہ نہیں تو اسلام بہت زور دیتا ہے پٹرنیٹی کے اوپر کہ ان رشتوں کے اندر کنفیوژن کریٹ نہیں کرنا چاہیے ان نبی بلینا من ان فسم و ازواج بلا شبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اہل ایمان کے لیے ان کی اپنی ذات پر مقدم ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں ان کی مائیں ہیں مگر کتاب اللہ کی روح سے عام مومنین و مہاجرین کے بنسبت نسبت ایک دوسرے کے زیادہ حقدار ہیں یعنی امہات تو کہا المومنین اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہر مسلمان کی وراثت میں سے ازواج کا حصہ نکلے گا یہ بات کہی جا رہی ہے کہ وراثت تو رشتے داروں میں تقسیم ہوگی یہ دراصل ایک نظری طور پہ عقیدت کے طور پہ ان کو وہ مقام دینا ہے جو کہ ایک باپ کا مقام ہوتا ہے نبی امت کے لیے باپ کی طرح ہوتے ہیں ایسی ہی ان کی عزت کرنی ہے اور ان کی بیویاں امت کے لیے ماؤں کی طرح ہوتی ہیں جیسے ماں کی عزت کرتا ہے جیسے ماں کی فرما برداری کرتا ہے ویسے ان کی کرنی ہے مگر کتاب اللہ کی روح سے عام مومنین و مہاجرین کی بنسبت نسبت رشتے دار ایک دوسرے کے زیادہ حقدار ہیں البتہ اپنے رفیقوں کے ساتھ تم کوئی بھلائی کرنا چاہتے ہو تو کر سکتے ہو یہ حکم کتاب الہی میں لکھا ہوا ہے اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یاد کرو اس عہد و پیمان کو جو ہم نے سب پیغمبروں سے لیا ہے تم سے بھی اور نو اور ابراہیم اور موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام ابن مریم سے بھی سب سے ہم پختہ عہد لے چکے ہیں تاکہ سچے لوگوں سے ان کا رب ان کی سچائی کے بارے میں سوال کرے اور کافروں کے لیے تو اس نے دردناک عذاب مہیا کر ہی رکھا ہے اب آگے کچھ جنگ عذاب کے بارے میں بات آ رہی ہے اس کو جنگ خندق بھی کہا جاتا ہے جنگِ عذاب خطرناک ترین جنگ تھی جو مسلمانوں نے لڑی اس میں اصل مارکی کی نوبت تو نہیں آئی لیکن اتنا طویل محاصرہ کیا کفار نے دس ہزار کی فوج کفار لے کر آ گئے اور چھوٹی سی بستی مدینہ کی اس میں سے بمشکل تین ہزار مسلمان جنگ کے قابل تھے تو اس طرح وہ آمنے سامنے نکل کر مقابلہ کرنا انہوں نے مناسب نہ سمجھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیچھے تو تین طرف سے مسلمان کبرڈ تھے ان کی حفاظت تھی جہاں سے دشمن کی فوج آ رہی تھی وہاں سامنے خندق کھود دی گئی اور یہ سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کے مشورے سے ہوا انہوں نے کہا کہ ایران میں ہم اسی طرح کیا کرتے تھے تو وہ جنگی ٹیکٹس سلمان فارسی نے جو سکھائی وہ آپ نے ان سے لی اور آگے مسلمانوں نے خندق کھود دی تو اسی لیے اس کو جنگ خندق بھی کہا جاتا ہے یہ دراصل ہتھیاروں کی جنگ نہیں تھی آصاب کی جنگ تھی اٹ واز اے وار آف نروز اور مسلمانوں پر سخت اس میں آزمائش آئی سخت سردی کے دن تھے بھوک اور فاقہ تھا ناختا بند تھا کفار نے سب جگہ سے اناج کی سپلائی ختم کر دی تھی تو بھوک کا بھی امتحان تھا وہ بھی آزمائش تھی خوف بھی بہت تھا کہ اگر دس ہزار کی فوجی چڑھ آئی مدینہ پر تہذ نہز کر ڈالے گی مدینہ کو یا ائلینہ منف کر مطلح لوگوں جو ایمان لائے ہو یاد کرو اللہ کے احسان کو جو ابھی ابھی اس نے تم پر کیا ہے جب لشکر تم پر چڑھ آئے تو ہم نے ان پر ایک سخت آندھی بھیج دی اور ایسی فوجیں روانہ کی جو تم کو نظر نہ آتی تھیں ایک مہینے محاصرہ رہا کفار کچھ کر نہ سکے ایک دن سخت تیز ہوا چلی ان کی ہنڈیاں الٹ گئیں خیمے اکھڑ گئے ایک ان کے اندر جو ہے وہ پینک مچ گیا اس کے بعد چونکہ وہ بہت سارے الگ الگ قبیلے تھے کوئی ایک لیڈرشپ شپ تو تھی نہیں تو ان میں پھوٹ بھی پڑ رہی تھی آہستہ آہستہ اچانک انہوں نے پھر یہ فیصلہ کیا کہ اب ہم مزید محاصرہ نہیں ڈالیں گے وہ دراصل اتنی لمبی جنگ کی تیاری کر کے بھی نہیں آئے تھے عربوں کے ہاں تو جنگ تیزی سے ایک یا دو دن میں ختم ہو جایا کرتی تھی ایک مہینے کی جنگ کا تو ان کو آئیڈیا نہیں تھا راشن بھی ختم ہو رہا تھا جانور بھی ان کے مر رہے تھے تو ایک دن تو وہ سامنے موجود تھے ہوا اللہ نے چلائی اگلے دن جب مسلمان آئے اٹھ کر تو دیکھا کہ میدان صاف پڑا ہے بالکل تو اللہ خود کافی ہو گیا مومنوں کی طرف سے اور مسلمانوں کو جنگ کرنے کی ضرورت پیش نہ آئی وکان اللہ بات ملون بسیرہ اللہ وہ سب کچھ دیکھ رہا تھا جو تم لوگ اس وقت کر رہے تھے جب وہ اوپر سے اور نیچے سے تم پر چڑھ آئے جب خوف کے مارے آنکھیں پتھرا گئیں کلیجے موکو آ گئے اور تم لوگ اللہ کے بارے میں طرح طرح کے گمان کرنے لگے اس وقت ایمان لانے والے خوب آزمائے گئے اور بری طرح ہلا مارے گئے یعنی دیکھیں خوف تو تھا انسان ہے خوف تو محسوس ہوتا ہے لیکن اس خوف کی وجہ سے رسول کی نافرمانی نہیں کی جہاد کے میدان سے پیٹ نہیں پھیری انہوں نے یہ اصل بہادری ہے کہ انسان اپنے مقصد کی خاطر ڈٹا رہے پیٹ نہ دکھائے ڈرنا تو نیچرل ہے وہ تو ہوتا ہی ہے بقول المنافقون و لذینفی قلوبہ مردم ما وعدن اللہ و رسول اللہ غرورہ یاد کرو وہ وقت جب منافقین اور وہ سب لوگ جن کے دلوں میں روک تھا صاف صاف کہہ رہے تھے کہ اللہ اور اس کے رسول نے جو وعدے ہم سے کیے تھے وہ فریب کے سوا کچھ نہ تھے یعنی وہ کیا وعدے کہ تم کیسر اور کسرا کے محلوں کے مالک بنو گے تو منافقین نے باتیں بنانا شروع کر دی. کہ یہ تو ہم سے کہتے ہیں کہ تم تو اتنی بڑی بڑی حکومتوں پر قابو پالو گے قبضہ کر گے ہم تو رفع حاجت کے لیے باہر نکل نہیں سکتے یہ ہماری کمزوری کا حال ہے تو ہم سے تو جھوٹ بولا گیا وہ افقالت تو من اور ان میں سے ایک گروہ نے کہا اے ی کے لوگو تمہارے لیے اب ٹھہرنے کا کوئی موقع نہیں ہے پلٹ چلو جب ان کا ایک فریق یہ کہہ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے رخصت طلب کر رہا تھا کہ ہمارے گھر خطرے میں ہیں حالانکہ وہ خطرے میں نہ تھے دراصل وہ مہاجر جنگ سے بھاگنا چاہتے تھے اگر شہر کے اطراف سے دشمن گھس آئے ہوتے اور اس وقت انہیں فتنے کی دعوت دی جاتی تو یہ اس میں جا پڑتے اور مشکل ہی سے انہیں شریک کے فتنہ ہونے میں تامل ہوتا ان لوگوں نے اس سے پہلے اللہ سے عہد کیا تھا کہ یہ پیٹ نہ پھیریں گے اور اللہ سے کیے ہوئے عہد کی باس پرست ہونی ہی ہے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے اگر تم موت یا قتل سے بھاگو تو یہ بھاگنا تمہارے لیے کچھ بھی نفع نہ ہوگا اس کے بعد زندگی کے مزے لوٹنے کا تھوڑا ہی موقع تمہیں مل سکے گا ان سے کہو کون ہے جو تمہیں اللہ سے بچا سکتا ہو اگر وہ تمہیں نقصان پہنچانا چاہے اور کون اس کی رحمت کو روک سکتا ہے اگر وہ تم پر مہربانی کرنا چاہے اللہ کے مقابلے میں تو یہ لوگ کوئی حامی مددگار نہیں پا سکتے اللہ تم میں سے ان لوگوں کو خوب جانتا ہے جو رکاوٹیں ڈالنے والے ہیں جو اپنے بھائیوں سے کہتے ہیں آؤ ہماری طرف جو لڑائی میں حصہ لیتے بھی ہیں تو بس نام گنانے کو جو تمہارا ساتھ دینے میں سخت بخیل ہیں یعنی ڈی مورلائز کرنے والے لوگ حصہ بھی نہیں لیتے اور ان کا کنٹریبیوشن کیا ہوتا ہے منافقوں کا کسی بھی جہاد کے وقت چاہے وہ قتال ہو یا علمی جہاد صرف کمنٹس اور ڈسکشنس بیک اپنے ڈرائنگ رومز کے اندر بیٹھ کے تمام جنگیں لڑنے والے لوگ منافقین ایسے ہی ہوتے ہیں کوئی کانٹریبیوشن پازیٹیو نہیں ہوتا ان کا ڈی مورائز بھی کرتے ہیں برائیاں ہی کرتے ہیں مسلمانوں کی ان کے اے بھی نکالتے رہتے ہیں خطرے کا وقت جب آ جائے تو اس طرح آنکھیں پھرا پھرا کر تمہاری طرف دیکھتے ہیں جیسے کسی مرنے والے پر غشی تاری ہو رہی ہو مگر جب خطرہ گزر جاتا ہے تو یہی لوگ فائدوں کے حریص پن کر قینچی کی طرح چلتی بھی زبانیں لے کر تمہارے استقبال کو آ جاتے ہیں یہ لوگ ہرگز ایمان نہیں لائے اسی لیے اللہ نے ان کے سارے اعمال ضائع کر دیے اور ایسا کرنا اللہ کے لیے بہت آسان ہے یہ سمجھ رہے ہیں کہ حملہ آور گروہ ابھی گئے نہیں اور اگر وہ پھر حملہ آور ہو جائیں تو ان کا جی چاہتا ہے کہ اس موقع پر کہیں صحرا میں بدوؤں کے درمیان جا بیٹھیں اور وہاں سے تمہارے حالات پوچھتے رہیں ہم اگر تمہارے درمیان رہے بھی تو لڑائی میں کم ہی حصہ لیں گے۔ لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه لمن كان يرجو الله واليوم الاخر وذكر الله كثيرا در حقیقت تم لوگوں کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک بہترین نمونہ ہے ہر اس شخص کے لیے جو اللہ اور یوم آخر کا امیدوار ہو اور کثرت سے اللہ کو یاد کرے اب یہاں پر اسواپ بنا کر پیش کیا جا رہا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے پہلے یہ بھی بات آ چکی کہ ان کی بیویاں تمہارے لیے ماؤں کی طرح ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی مومن ہو نہیں سکتا جب تک میں اسے اس کے باپ اولاد اور تمام انسانوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں کیا وجہ ہے اس کی وجہ اس کی یہ ہے کہ والدین کے احسان سے زیادہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم پر احسان ہے جس طرح ماں باپ تربیت کرتے ہیں اس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کی تربیت کی ادب تمیز ایٹیکیٹس سکھائے تہارت کا نہانے دھونے کا طریقہ سکھایا بیٹھنا کیسے ہے کھانا کیسے ہے سونا کیسے ہے سب کچھ سکھا دیا اور اس آیت سے یہ بھی دلیل ملتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طور طریقوں کی حفاظت اللہ نے کی ہے ورنہ ان کو رول ماڈل تو نہیں بنایا جا سکتا تھا آپ کا سارا عمل قول اقوال اعمال سب محفوظ ہیں ہر حیثیت سے آپ ایک مکمل انسان تھے آئیڈیل کی حیثیت سے ان کو ہم اپنے سامنے رکھ سکتے ہیں ایک باپ کے طور پہ دیکھیں بیٹیوں کی بہترین پرورش کی اولاد کے انتقال پر صبر کیا اپنی بیٹیوں کا نکاح پڑھایا ایک شوہر کے طور پہ دیکھیں انتہائی شگفتہ مزاج کام کاج میں بیویوں کا ہاتھ بٹانے والے اپنی بیوی کے گھر والوں کی عزت کرنے والے بیویوں کی تعلیم کا اہتمام کرنے والے بہترین شوہر نہ صرف بیویوں سے محبت کی ان کی عزت بھی کی ان کی تربیت بھی کی مسجد کے امام بھی آپ ہی تھے خطیب بھی آپ تھے پھر فوراً ڈیلیگیشنز آتے تھے تو ان سے مذاکرات بھی آپ کیا کرتے تھے آپ کمانڈر ان چیف تھے فوج کے سے سالار تھے ان سارے کاموں کے ساتھ غریبوں بیواؤں کا خیال بھی رکھتے تھے آپ نے چیریٹی ورک بھی کیا آپ نے فنڈ ریزنگ بھی کی سب کیا اتنی بھرپور زندگی آپ نے گزاری کہ ہمارے تصور میں وہ زندگی آ نہیں سکتی ساتھ ہی اللہ کی عبادت میں کوئی کمی نہیں یہ ہے جو کہ معیار ہے سٹینڈرڈ ہے یہ اور یہ انسانوں سے بھی مطلوب ہے اتنی مصروفیت کے بعد ہمیشہ شگفتہ مزاج مسکراتے رہتے تھے کبھی چڑچڑے بد مزاج نہیں ہوئے کبھی یہ نہیں کہا کہ میں بہت تھک گیا ہوں مجھے بہت غصہ آ رہا ہے اس لیے یا یہ کہ میرے پاس وقت نہیں ہے یا بیویوں کو نگلیکٹ کر دیا کہ تم کو پتہ نہیں کہ میں اللہ کا رسول ہوں اب میں تمہاری ہی نخرے اٹھاؤں ایسی بات بھی نہیں ہمارے ہاں مرد ایک ایک کام اس میں سے کر رہے ہوتے ہیں اور ان سے کتنی ہی شکایتیں لوگوں کو ہو جاتی ہیں کتنوں کا حق ادا نہیں کر سکتے تو بہت بڑی مثال ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں سب ممنوں کے لیے ولم مارا المنون العضاب قالح دا وادن اللہ ہُسول ہُو و صدا اللہ ہُسول ہوں و اللہ ایمانہ تسلیمہ اور سچے مومنوں کا حال یہ تھا کہ جب انہوں نے حملہ و لشکروں کو دیکھا تو پکار اٹھے یہ وہی چیز ہے جس کا اللہ اور اس کے رسول نے ہم سے وعدہ کیا تھا اور اللہ اور اس کے رسول کی بات بالکل سچی تھی اس واقعے نے ان کے ایمان اور ان کی سپردگی کو اور زیادہ بڑھا دیا یہ ہے آزمائش میں کافر اور مومن کا فرق ممنوں نے کہا ہاں اللہ نے کہا ہے ہم سے نبلو نکم ہم تم کو ضرور آزمائیں گے یہ آزمائش آ گئی ہمارے لیے ایک موقع آ گیا بلند درجے حاصل کرنے کا اور منافق آزمائش سے جی چورا کر اور بھاگ نکلے ایمان لانے والوں میں ایسے لوگ موجود ہیں جنہوں نے اللہ سے کیے ہوئے عہد کو سچا کر دکھایا ان میں سے کوئی اپنی نظر پوری کر چکا اور کوئی وقت آنے کا منتظر ہے انہوں نے اپنے رویے میں کوئی تبدیلی نہیں کی یہ سب کچھ اس لیے ہوا تاکہ اللہ سچوں کو ان کی سچائی کی جزا دے اور منافقوں کو چاہے تو سزا دے اور چاہے تو ان کی توبہ قبول کر لے بے شک اللہ غفور و رحیم ہے ورد اللہ الدین کفربی غیر لم یانالو خی اللہ نے کفار کا منہ پھیر دیا اور کوئی فائدہ حاصل کیے بغیر اپنے دل کی جلن لیے یوں ہی پلٹ گئے یعنی کفار کو انتہائی فرسٹریٹنگ ڈیفیٹ ہوئی اپنا کچھ غصہ بھی نہ نکال سکے وقف اللہ المومنین القطع اور مومنوں کی طرف سے اللہ ہی لڑنے کے لیے کافی ہو گیا اللہ بڑی قوت والا زبردست ہے پھر اہل کتاب میں سے جن لوگوں نے ان حملہ آوروں کا ساتھ دیا تھا اللہ ان کی گڑھیوں سے انہیں اتار لایا اور ان کے دلوں میں اس نے ایسا روپ ڈال دیا کہ آج ان میں سے ایک گروہ کو تم قتل کر رہے ہو اور دوسرے گروہ کو قید کر رہے ہو اس نے تم کو ان کی زمین اور ان کے گھروں اور ان کے اموال کا وارث بنا دیا اور وہ علاقہ تمہیں دیا جسے تم نے کبھی پامال نہ کیا تھا اللہ ہر چیز پر قادر ہے یا ائنبی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کلی ازوا جا آپ فرما دیجیے اپنی بیویوں سے ان کن تن تردن الحات دنیا و زینتا اگر تم دنیا اور اس کی زینت چاہتی ہو فتح علین تو آ جاؤ امت کن نہ و اصر رہ کن سرا جمیلا میں تمہیں کچھ دے دلا کر بھلے طریقے سے رخصت کر دوں اور اگر تم اللہ اور اس کے رسول اور دار آخرت کی طالب ہو تو جان لو کہ تم میں سے جو نیکوکار ہیں اللہ نے ان کے لیے بڑا اجر مہیا کر رکھا ہے صحیح مسلم میں واقعہ آتا ہے کہ غزوہ خندق اور بنی قریضہ کے بعد ایک دن ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہما نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور دیکھا کہ ازواج آپ کے گرد بیٹھی ہیں آپ نے فرمایا یہ میرے گرد بیٹھی ہیں جیسا کہ تم دیکھ رہے ہو اور یہ مجھ سے خرچ کے لیے کچھ مانگ رہی ہیں جس کا یہاں ذکر ہم نے پڑھا ہے نا وہی واقعہ اب ذرا سا ہم تھوڑا سا پس منظر دیکھ لیں کہ کتنا مانگ رہی تھیں ازواج اور کس وقت مانگ رہی تھیں اور کیوں مانگ رہی تھیں ان آیات کے نزول سے پہلے مسلمانوں پر بہت تنگی کا وقت تھا تین تین مہینے چولہا نہ جلا کرتا تھا خود نبی کے گھروں میں نہ جلتا تھا ازواج کے گھروں میں نہ جلتا تھا کجور اور پانی پر گزارا ہوتا تھا تین مہینے آپ ذرا اپنے پر رکھ کر دیکھیں اس چیز کو اور باقی مسلمانوں کی بھی یہی حالت تھی انتہائی فقر و فاقے میں باقی مسلمان بھی وقت گزار رہے تھے اور خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی آپ تو لیڈر تھے نا لیڈنگ فرام دا فرنٹ جب جنگی خندق پر مسلمانوں نے اپنے پیٹ پر ایک پتھر باندھا تھا آپ نے دو پتھر باندھے ہوئے تھے تو جتنی سختی عام مسلمان پر تھی اس سے بڑھ کر سختی خود نبی کے گھر کے اندر تھی غزہ بنو قرضہ کے بعد یہ ہوا کہ کافی سارا مال غنیمت بٹا مسلمانوں کی عمومی حالت بہتر ہو گئی اتنا مال بٹتا دیکھ کر اب ازواج نے بھی درخواست کی کہ تھوڑا سا ہمارا الاؤنس بھی بڑھا دیں اب نہ اس میں کوئی قانونی خرابی ہے نہ شرعی نہ عقلی اور نہ فطری کسی لحاظ سے یہ درخواست غلط نہیں تھی اور کون سا لاکھوں مانگا تھا اتنا کہ بس روز کھانا پک جائے ہم اور آپ آج روزہ کھولتے ہیں نا کھجور کھا کے ہم کہتے ہیں کہ ہم نے کھانا کھا لیا اس کے بعد ہمارا کھانا شروع ہوتا ہے کہاں دو دو مہینے کھجور اور پانی اتنی صابر اللہ کی یہ بندیاں تو انہوں نے چاہا کہ تھوڑا سا کھانا پک جائے اور گھروں میں ان کے پکے گا تو کون کھائے گا شوہر ہی کھائے گا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اچھا کھا لیں گے اور یہ خود ازواج اپنے ہاتھوں سے صدقہ خیرات رشتے داروں کا خیال کر لیں گی نیکیوں کی دوڑ میں پیچھے تو نہیں رہنا چاہتی تھیں یہ چاہتی تھیں کہ ہم بھی انفاق میں حصہ لیں ہمارے ہاتھ پر بھی کچھ ہو کبھی اگر آپ کو وقت ملے تو ازواش کے بارے میں ضرور پڑھیے گا کہ بعد میں جب دنیا وسی ہوئی اور ستر ستر ہزار درہم ان کے پاس آئے تو انہوں نے ایک دن میں وہ سارا خیرات کر دیا کوئی زیور کپڑا بنا کر نہیں بیٹھی ان کو کوئی محلوں کی اور نوکر چاکروں کی خواہش نہیں تھی تو انہوں نے بس اتنا سا مانگا لیکن ان کو یہ احساس نہیں تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کا یہ مطالبہ اتنا ناگوار گزرے گا جب احساس ہوا کہ اللہ کے رسول کو اچھا نہیں لگا تو خاموش ہو گئیں اللہ کے رسول نے اپنے خاندان والوں کو پیمپر نہیں کیا آپ کی اتنی لاڈلی بیٹی خاتون جنت فاطمہ رضی اللہ عنہ وہ ایک دفعہ آئیں کوئی غلام یا کنیز عنایت فرما دیجئے کوئی غلط مطالبہ تو نہیں تھا سبھی کے پاس کنیزیں اور غلام مہیا ہو رہے تھے لیکن اللہ کے رسول نے نہ بیویوں کو دیا اور نہ بیٹی کو دیا بلکہ اپنی بیٹی سے فرمایا کہ مجھے اساب صفہ کا بندوبست کرنا ہے اور ان کو تذبیحات بتا دی جن کو ہم تزبی فاطمی کہتے ہیں سبحان اللہ الحمد اور اللہ اکبر تب یہاں اختیار دیا جا رہا ہے ازواج کو کہ اس تنگی اور غربت میں رہنا ہے تو رہو رسول کا یہ اختیاری فقر ہے جو انہوں نے اپنے لیے پسند کیا ہے اور اگر تم اتنی مشکل اٹھاؤ گی اجر بھی بہت زیادہ ہوگا اجرن عظیمہ جب یہ آیات نازل ہوئیں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب ازواج کو یہ آیات سنا کر چوائس دی جس کو بھی آپ نے بتایا اسی وقت انہوں نے کہا کہ ہم اللہ کے رسول کو اختیار کرتی ہیں اس سے ایک اور ثبوت بھی فراہم ہو گیا کہ ازواج زبردستی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہیں رہ رہی تھیں یہ ان کا اپنا سوچا سمجھا فیصلہ تھا آج کل اس پر بھی کچھ لوگ بہت اعتراض کرتے ہیں وہ تو خود جان چھڑکا کرتی تھیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر تو جب وہ اپنی خوش نصیبی سمجھ کر اپنی آزاد مرضی سے اپنے پسند کے شوہر کے ساتھ خوش تھیں تو کسی اور کو ان کے غم میں بلا وجہ گھلنے کی کیا ضرورت ہے کہ وہ اتنی چھوٹی تھیں اور اللہ کے رسول کی عمر تو اتنی زیادہ تھی تو وہ کیوں غم کر کے اپنی آخرت برباد کرتے ہیں وہ خود بہت خوش تھیں بلا وجہ طرز کھا کے اپنا حال خراب نہ کریں یا نساء النبی میاتی منقن باہش عتِ مبینت یودا افلحل اذاب و دیفین وقان ذالقا اللہ یسیرا نبی کی بیوی تم میں سے جو شریح فہش حرکت کا ارتکاب کرے گی اسے دوہرا عذاب دیا جائے گا اور یہ اللہ کے لیے بہت آسان کام ہے مقام بلند ہونے کی وجہ سے ذمہ داری بھی زیادہ ہوتی ہے فرسٹ لیڈیز تو رول ماڈل کے طور پر ہوتی ہیں باقی خواتین انہیں کے عادات کو کاپی کرتی ہیں وہ کہتے ہیں کہ ضلعۃ العالم ذلت العالم ایک عالم کے ہلنے سے ایک دنیا ہل جاتی ہے جس طرح کہ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر رسول ہونے کے ناطے بہت بڑی ذمہ داری تھی آگے سر زمر میں ہم پڑھیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا گیا کہ لاً اشرکتا لہ بے تن کہ اگر اے نبی آپ نے شرک کیا تو آپ کے سارے اعمال ہفت ہو جائیں گے تو ناوزب اللہ کیا یہ اندیشہ تھا کہ اللہ کے رسول شرک کریں گے ہرگز نہیں لوگوں کو سنایا جا رہا تھا کہ تم ہمارے نبی سے امید مت رکھنا کہ یہ کبھی شرک کریں گے شرط کو ہم واقعہ نہیں بنا سکتے بالکل اسی طرح یہاں خطاب تو ہے ازبات سے لیکن ان سے کوئی اس قسم کا خطرہ نہیں تھا کہ وہ فوہش کام کریں گی دراصل سنایا جا رہا ہے منافقین کو اور کفار کو کہ تم نبی کی بیویوں سے کسی غلط قسم کی امید وابستہ مت کرنا بھی دراصل واقعہ بیان نہیں کیا جا رہا اگر یوں ہوا اگر تم نے کیا تو ایسا ہوگا کی بات ہے تو پھر خطاب ان سے ہے لیکن اتاب کس کے اوپر ہے کہ جو یہ چاہتے تھے کہ نبی کے گھر میں نقب لگا کر اور کسی طرح نبی کی بیویوں کو اپنی طرف مائل کر لیں یا اپنی طرف ان کو متوجہ کر لیں تو کہا کہ نہیں اتنا اعلیٰ اتنا اونچا مقام ہے اور اگر کہیں اس کے اندر گڑبڑ ہوئی اگر تو پھر ظاہر ہے کہ سزا بھی زیادہ ہوگی آپ دیکھیں تصویر چھوٹی سی ہوتی ہے تو اس کے بعض دفعہ ڈیفیکٹس نظر نہیں آتے آپ اس تصویر کو جب انلارج کر دیتے ہیں تو اس کی ڈیفیکٹس اس کی خرابیاں خامیاں نظر آنے لگتی ہیں تو جو لوگ بہت نمایاں ہوتے ہیں ان کی خوبیاں بھی بہت نمایاں ہوتی ہیں لوگوں کے لیے وہ ہدایت کا سبب بنتی ہیں اور اگر ان کے اندر خرابیاں ہوں تو وہ خرابیاں بھی بہت نمایاں ہو جاتی ہیں اور پھر اس سے لوگ دلیل لے کر خود بھی خرابیوں کے اندر مبتلا ہو جاتے ہیں کہ جب وہ کر رہا ہے تو ہم بھی کر سکتے ہیں تو لہٰذا جہاں اجر بہت بڑا وہاں ذمہ داری بھی ازواج کی بہت بڑی اور اللہ کے فضل سے انہوں نے اپنی ذمہ داری بہترین طرح سے ادا کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج سے خطاب کنٹینیو ہو رہا ہے اسی کا تسلسل چل رہا ہے فرمایا رسول ہی و تام اجرہ کریمہ یا نسا ان من النساء کا فلا تخضعن بالقول فیت ما في قلب مرض وقلنا قولم معروفا اور تم میں سے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے گی اور نیک عمل کرے گی اس کو ہم دوہرا اجر دیں گے اور ہم نے اس کے لیے رزق کریم مہیا کر رکھا ہے نبی کی بیوی تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو لسطن کا من النساء جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مردوں کے لیے خصوصی طور پہ اور ساری امت کے لیے عمومی طور پہ اسوائے حسنہ بنایا گیا آپ ہر رول میں رول ماڈل تھے باپ کے طور پہ ایک سپ سالار کے طور پہ لیڈر کے طور پہ شوہر کے طور پہ لیکن بات یہ ہے کہ عورتوں کے چند ایسے خصوصی معاملات ہوتے ہیں اور ان کی اپنی خاص نفسیات اور جو عورتوں کی اپنی خاص ذمہ داریاں اور خاص ان کا مقام ہے ظاہر ہے اس میں تو ایک مرد عورت کی رہنمائی نہیں کر سکتا تو اس گیپ کو فل کرنے کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو مسلمان خواتین کے لیے اسوائے حسنہ بنایا گیا ان کو رول ماڈل بنایا گیا تو عام عورتوں کی ہدایت کے لیے ازواج موجود ہیں اور جو احکامات ان کو دیے جا رہے ہیں وہ ہمیں دیکھنے ہیں کہ ہم سب پر بھی وہ اسی طرح لاگو ہوتے ہیں جیسے کہ ازواج پر ہوتے تھے اللہ یہ کہ چند ایکسپشنز ہیں استثنات ہیں اور وہ تو ایک معمولی سمجھ عقل رکھنے والا انسان بھی خود سمجھ سکتا ہے کہ یہ عام عورت کے لیے نہیں ہے اور یہ خصوصی طور پر صرف ازواج ہی کے لیے ہے لثن کا حد منسا تمام عورتوں کی طرح نہیں ہو اے نبی کی بیویوں اگر تم اللہ سے ڈرنے والی ہو تو دبی زبان سے بات نہ کیا کرو کہ جس کے دل کے اندر خرابی ہو وہ لالچ میں پڑ جائے بلکہ صاف سیدھی بات کرو تو یہاں پر کل نہ قولم معروفہ کی بات کی جا رہی ہے سب سے پہلے بات کرنے میں ان کو رول ماڈل ہم سب خواتین کے لیے بنایا جا رہا ہے کوئی عورت مسلمان ہو یا کوئی عورت مسلمان نہ ہو تب بھی وہ ازواش کے ان کارناموں سے اور جو انہوں نے نمونے ہمارے سامنے رکھے ہیں اللہ تعالیٰ کے احکامات کی روشنی میں اس سے سب خواتین ساری دنیا کی خواتین بہت کچھ اسباق سیکھ سکتی ہیں اور بہت کچھ اپنی زندگیوں میں آسانیاں پیدا کر سکتی ہیں آواز کی بات کی جا رہی ہے آواز پہلا انڈیکیٹر ہوتا ہے کہ ایک عورت کو مرد سے کیا مطلوب ہے عام ضرورت کی بات کرنی ہے یا اس سے زیادہ کچھ اور چاہیے انسانی آواز بڑی چیز ہے جو اللہ نے بنائی ہے جانوروں کی آواز میں وہ بات نہیں ہے جو انسانی آواز میں ہے انسانی آواز نہ صرف الفاظ دوسرے تک کنوے کرتی ہے بلکہ جذبات اور احساسات بھی کنوے کرتی ہے تو یہاں پر بات کی جا رہی ہے کہ جب نہ محرم مردوں سے بات چیت کی جائے تو معروف انداز میں بات کی جائے یعنی کہ اس میں کوئی نازور انداز بھی نہ ہو غیر ضروری لچک اور مٹھاس بھی نہ ہو اور نہ ہی کوئی لٹھ مار انداز ہو بلکہ معروف طریقے سے بات ہونی چاہیے اس سے ایک بات تو جو ہمارے سامنے آ رہی ہے وہ یہ کہ مرد عورت کی آواز سن سکتے ہیں ورنہ اگر قطن عورت کی آواز پردہ ہوتی اور مرد عورت کی آواز سن نہ سکتا تو یہاں فرما دیا جاتا کہ تو مردوں سے بات مت کرو قصہ ختم ہو جاتا کہ بات ہی نہیں کرنی لیکن آپ خود سوچ لیجیے کہ اگر یہ پابندی لگا دی جاتی تو عورتوں کے لیے کس قدر دقت ہو جاتی مرد نوکروں سے بات کرنی ہوتی ہے اپنے کام کاج کے لیے نکلتی ہیں دکانداروں سے بات چیت ان کو کرنی ہوتی ہے کبھی کسی آفیشیل کام کے لیے جاتی ہیں تو بات کرنی ہوتی ہے اور کچھ نہیں چلیں کہیں بھی نہ جائیں گھر میں ہیں فون آتے ہیں انٹروکام بچتے ہیں دس معاملات ہوتے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ عورت کے ساتھ ہمیشہ ایک اس کا محرم مرد بیٹھا رہے جو کہ فون کے جواب دیتا رہے یا انٹروکام اٹھاتا رہے یہ ممکن نہیں ہے تو آواز کا پردہ نہیں ہے لیکن پروٹوکال بتا دیا گیا کہ پراپر پروٹوکال ہے بات کرو تو کس طرح کرو ہمارے ہاں عورت کے بات میں ہم دیکھتے ہیں کہ دو ایکسٹریمز پائی جاتی ہیں ایک تو یہ ہے کہ تعلیم تبلیغ یا کسی ضرورت کے لیے بھی مرد سے بات نہ کرے اور دوسری ایکسٹریم یہ ہے کہ بلا وجہ بلا ضرورت بے تکلفی سے مردوں سے بات چیت کی جائے جیسے عورتیں آپس میں بات چیت کرتی ہیں ایسے ہی عورتیں مردوں سے بات چیت کرنے لگ جائیں یہ دو ایکسٹریمز ہیں ان کے بیچ کا طریقہ یہاں ہم کو بتا دیا گیا ہے ہم دیکھ رہے ہیں آج کہ جب عورت نے اپنی آواز کا ہجاب چھوڑ دیا تو اس سے کتنی ہی خرابیاں معاشرے کے اندر پھیل گئیں ٹیلیفونس ہی پر کتنے ہی افیئرز ہیں جو کہ ہو جاتے ہیں انوائٹنگ انداز نہ ہو فلوٹیش انداز نہ ہو اور ٹیلیفون اٹھا کر سب سے بہترین طریقہ ہے کہ آپ السلام علیکم کہیے پھر آپ دیکھیے اگلے کی ہمت نہیں ہوگی کہ آگے کچھ اور بات کر سکے اور یہاں بھی جو بات کی جا رہی ہے آپ دیکھیے فیتی ایک مرد کی بات ہے یعنی کہ جب عورتیں مردوں سے بات کرتی ہیں تو جو شریف مرد ہوتے ہیں وہ کوئی اس کے اندر ڈھکی چھپی چیزیں یا ڈھکا چھپا پیغام تلاش کرنے کی ضرورت نہیں محسوس کرتے بلکہ شریف مرد تو چاہتا یہی ہے کہ عورت اس سے ایک تکلف کے ساتھ اور ادب اور تمیز کے ساتھ بات کرے مرد کو خود یہ بات پسند نہیں آتی کہ عورتیں زیادہ ناز اور ادا دکھا یا لچک کر یا آواز میں بہت زیادہ ہی کوئی میسج دے کر مرد سے بات کریں خود شریف مردوں کو یہ بات اچھی نہیں لگتی تو یہی بات یہاں کی جا رہی ہے سارے مردوں کی بات نہیں کی جا رہی لیکن کیا ہے ایکسپشن کی بات کہ شاید کوئی ایک آدھ ایسا ہو جس کے دل کے اندر مرض ہو جس کے دل کے اندر خرابی ہو اور وہ بلا وجہ غلط فہمی کا شکار ہو جائے اور عورت کی مشکل ہو جائے تو ایک شخص کی بات کی گئی ہے کہ چند ایسے ہوں گے جو کہ کوئی غلط پیغام یا غلط میسج تمہاری بات کرنے کے انداز سے لے لیں وکرنا فی بوت کنہ اپنے گھروں میں ٹک کر رہو اللہ کے رسول نے اس آیت سے کیا مطلب لیا کہ کیا ازواج کو گھر سے نکلنے کی قطن اجازت نہیں تھی اگر یہ آیت ہم اپنے سامنے رکھیں صرف قرآن کو قرآن ہی سے سمجھیں تو وقرنا فی بیوت کننا یوں محسوس ہوتا ہے کہ قطن گھر سے نکلنے کی اجازت نہیں تھی تو اگر ہم صرف اور صرف قرآن ہی پر چلیں اور ہم حدیث کی روشنی میں قرآن کو نہ سمجھنا چاہیں تو پھر ہم صحیح تفسیر تک صحیح معنوں تک پہنچ نہیں سکیں گے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسبات سے فرمایا کہ تم عورتوں کو ضرورت کے کاموں کے لیے گھروں سے نکلنے کی اجازت ہے اور ہم دیکھتے ہیں مدینہ کے معاشرے میں کہ ازواج اور ازواج جو کہ نمونہ تھیں ان کی دیکھا دیکھی باقی مسلمان خواتین بھی رشتہ داروں سے عزیزوں سے ملنے کے لیے گھروں سے نکلا کرتی تھیں مسجدوں میں پانچ وقت کی نماز پڑھنے کے لیے حاضر ہوا کرتی تھیں حج اور عمرہ کرتی تھیں سب کام کرتی تھیں تو یہاں پہ یہ کہا جا رہا ہے کہ اصل تو تمہاری ذمہ داری گھر کی ہے لیکن حدیث سے ہم کو پتہ چل گیا کہ اپنی ضرورت کے کاموں کے لیے ان کو گھر سے نکلنے کی اجازت ہے جس چیز کی پابندی ہے وہ یہ کہ اتنا نہ نکلیں کہ گھریلو ذمہ داریاں نگلیکٹ ہوں اصل دائرہ کار عورت کا گھر ہوتا ہے اہلیت اور صلاحیت رکھتی ہوں تو ضرور سوشل ویلفیئر کے کام کریں اس بات کا انکار ہم کر نہیں سکتے کہ ہمیں خواتین ڈاکٹرز کی ضرورت ہے کہ خواتین ڈاکٹرز بنیں خواتین ٹیچرز بنیں نوبل اور انتہائی ضروری دو پروفیشنز ہیں جس میں کہ خواتین کو ضرور آگے آنا چاہیے عمر رضی اللہ مدینہ کی گلیوں میں ایک دفعہ چکر لگا رہے تھے تو پتہ چلا کہ کسی کی بیوی لیبر میں ہے یعنی درد ذہن میں مبتلا ہے حضرت عمر فوراً اپنے گھر گئے اپنی بیوی کو لے کر آئے اور انہوں نے بچے کی ڈلیوری میں مدد دی تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ طب جانتی تھیں تو کام اور ضرورت کے تحت ضرور نکلے کوئی حرج نہیں حرج کس میں ہے کہ جب بغاوت کے طور پہ نکلے ڈیفائنز کے طور پہ ریبیلین کے ساتھ نکلے اس کے اندر بڑا حرج ہے تو ٹو میک اے اسٹیٹمنٹ کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم کوئی اپنا حق نافذ کرنے کے لیے نکل رہی ہیں نہیں دونوں رویوں کے اندر بڑا فرق ہو جاتا ہے ضرورت کے لیے نکلنے کی اجازت دی گئی ہے اور جب نکلیں گھروں سے ضرورت کے لیے اب اس کا ایک طریقہ بتا دیا گیا جیسے ہم نے پہلی بھی بات کی تھی کہ سوشلی ریسپانسبل بہیویئر اس کی بات ہے کہ ولا تبرجنا تبرج الجاہلی یتل اور سابق دور جاہلیت کی سی سچ دھج نہ دکھاتی پھرو تو یہاں جو ہم نے بات کی کہ عورتیں بے شک جابز کر سکتی ہیں لیکن یہاں یہ بھی بتایا جا رہا ہے آگے کے ساتھ ہی ساتھ اللہ کے حدود کی حفاظت بھی کریں ایسی نوکری نہ کریں جو ان سے ان کی سج دکھانے کی توقع رکھتی ہو یا جس میں کہ ان کی زینت دکھانے کا تقاضا کیا جاتا ہو وہ نوکریاں کریں جس میں کہ اللہ کے احکامات نہ ٹوٹتے ہوں اسلامک اسپرٹ وائلیٹ نہ ہوتی ہو زمانۂ جاہلیت میں عورتیں پورے سنگھار پورے سجدش کے ساتھ نکلا کرتی تھیں اس سے یہاں روک دیا گیا اس لیے کہ جب عورت اپنی زینت کے ساتھ نکلتی ہے تو یہ چیز خود عورت کو ایکسپلائٹ کرنے کا بہت بڑا ذریعہ بن جاتی ہے اور خود عورت اس چیز سے نقصان اٹھاتی ہے تو دراصل یہاں پر عورت ہی کی حفاظت ہے جس کی بات کی جا رہی ہے سجنا سنورنا عورت کے لیے نیچرل ہے قطع اسلام نے پابندی نہیں لگائی اور نہ ہی اسلام نے کچھ اس چیز کو حقیر سمجھا ہے کہ دیکھو کیا ڈم ہیں بالکل یا کیا بے ہیں کیا میک اپ کرتی ہیں نعوذ باللہ ہرگز یہ اسلام کا ایٹیٹیوڈ نہیں اللہ تعالی نے ریشم کا کیڑا میرے اور آپ کے لیے ہی تو پیدا کیا ہے اور جتنی زینت ہے جو میک اپ ہے جو کپڑا ہے بالکل استعمال کریں قطن کوئی حرج نہیں اور نعوذ باللہ نہ یہ کوئی بے ہونے کی نشانی ہے اللہ نے عورت کی فطرت بنائی ہے اور اللہ جانتا ہے کہ اس کی فطرت میں ہے سجنا اور سمرنا تو یہ تو ایک نیچرل چیز ہے اس پر ان نیچرل پابندی نہیں لگائی صرف کیا کیا ہے اس نیچرل فورس کو ہارنس کیا ہے اس کو چینلائز کیا ہے اس کو صحیح رخ پر ڈالا ہے کہ عورت کا اپنا شوق اس کی اپنی فطرت کا تقاضا بھی پورا ہو جائے لیکن اس سے نہ عورت کو خود نقصان پہنچے اور نہ مردوں کو اس سے نقصان پہنچے تو اپنی زینت کو نمایاں کر کے اپنے گھروں سے باہر نہ نکلیں زینت یعنی کہ بال ہیں کراؤننگ گلوری جس کو کہا جاتا ہے چہرہ لباس زیور میک اپ یہ ساری چیزیں زینت میں آتی ہیں ان کو ایکسپوز نہ کریں آج ہم دنیا میں دیکھ رہے ہیں کہ کوئی بھی ملک ہو ہم تھرڈ ورلڈ کنٹریز کو تو رہنے ہی دیں ترقی یافتہ ممالک کی ہم بات کرتے ہیں وہاں بھی ان کی بھی خواتین کو شکایت ہے کہ آفسز میں یونیورسٹیز میں آم فورسز کے اندر مرد ان کو بہت تنگ کر رہے ہیں سیکشل ہیرسمنٹ کی شکایتیں ہیں ابیوز کی شکایتیں ہیں مولیسٹیشن کی شکایتیں ہیں کہ وہ گندے گندے لطیفے سناتے ہیں عورتوں کو سجیسٹو گفتگو کرتے ہیں چھیڑا چھاڑی ان کے ساتھ کرتے ہیں اس کی ایک وجہ عورت کا تبرج بھی ہے ہم یہ نہیں کہیں گے کہ صرف اور صرف عورت کا تبرج اس کی وجہ ہے لیکن یقیناً عورت نے اپنی ذمہ داری ادا نہیں کی اس نے پراپر پروٹوکال اختیار نہیں کیا سوشلی رسپانسیبل بہیویئر کا اس نے مظاہرہ نہیں کیا لہٰذا اسی پر اس کی زد آ جا کے پڑ رہی ہے زینت کو چھپا لیں صحیح ڈریس کوڈ اختیار کر لیں تو یقیناً اس سے فرق پڑے گا اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو ڈیکوریشن پیس کے طور پہ نہیں بنایا کہ جیسے پارٹیز کے اندر شنڈلیئرز ہوتے ہیں قالین ہوتے ہیں اور بکیز ہوتے ہیں ایسے عورت بھی جا کر کسی دعوت کو یا کسی ڈنر کو یا کسی جگہ کو جا کر سجا دے نہیں ہم اتنی ناوزب اللہ کوئی گھٹیا مخلوق ہیں کہ ہم قالینوں کی طرح اور شنڈیلیئرس کی طرح ہو گئیں بڑی با مقصد اور بہت اللہ تعالی کی پیاری مخلوق عورت اللہ تعالیٰ کو بہت پیار ہے عورتوں سے اور بہت اللہ تعالیٰ نے عورتوں کی حفاظت کی ہے ہم سورہ بقرہ میں بھی یہ انداز دیکھتے آئے آج ہم دیکھتے ہیں کہ ایکوالٹی کی بات تو بہت کی جاتی ہے کہ مرد اور عورت میں اکوالٹی ہونی چاہیے چلیں انہی پر اس کو رکھ کے دیکھ لیتے ہیں اور جو ہمارا موضوع چل رہا ہے عورت کی زینت عورت کا سنگھار اور اس کا اظہار کرنے کا شوق اس میں ذرا ہم مقابلہ کریں تو اس میں کبھی آپ نے سنا کہ عورت اور مرد برابر ہیں کبھی کسی فیمیل لب یا ویمنز لپ کے ادارے کی طرف سے ہم نے یہ سنا کہ مرد لپسٹک کیوں نہیں لگاتے یہ بھی لگائیں برابری ہونی چاہیے یا کوئی یہ کہے کہ جب مرد میک اپ نہیں کرتے تو ہم کیوں کریں یا یہ کہ مردوں کی طرف سے تقاضا آیا ہو کہ ہم بھی منی اسکرٹ پہنیں گے ہم بھی ہالٹر ٹاپس پہنیں گے ہم نے تو نہیں سنا تصور میں لے کر تو آئیے ذرا منی اسکرٹ پہنے ایک مرد جا رہا ہے کیسا لگے گا اکوالٹی ہے ہو نہیں سکتی نا بات ہی غلط ہے بنیادی طور پہ یہ خیالی غلط ہے کہ عورت اور مرد برابر ہیں کیسا لگے گا آپ کو آپ ایک مرد کو لپسٹک لگائے اور جھمکے پہنے دیکھیں تو بہت ہی آپ کو برا لگے گا تو جیسے مرد جب عورت بننے کی کوشش کرتا ہے تو بے انتہا برا لگتا ہے اپنی عزت کھو دیتا ہے اسی طرح جب عورت مرد بننے کی کوشش کرتی ہے اپنا مقام کھو دیتی ہے اپنی عزت کھو دیتی ہے فخر سے عورت بنیے اور اللہ کا شکر ادا کیجئے کہ اس نے مجھ کو عورت بنایا اور اللہ تعالیٰ نے کیسے میرے فطری تقاضوں کی بھی حفاظت کی ہے اور ان فطری تقاضوں کو پورا کرنے کا طریقہ بھی بتا دیا ہے اور حفاظت بھی کی ہے دونوں ہی چیزیں ہیں ایک دفعہ ایک آرٹیکل کہیں پڑھ رہی تھی اس میں ایک ایئر لائن کے بارے میں لکھا تھا کہ وہاں کی ایئر ہوسٹسز سے یہ تقاضا کیا کہ وہ منی اسکرٹس پہنیں گی اور یہ عورتوں کو پہناتے ہیں چھوٹے چھوٹے اسکرٹس پہناتے ہیں اور سب کچھ اور مردوں کو آپ دیکھیں کسی بھی پوش ڈنر کے اندر مرد کا تو اوپر کا بٹن بھی بند ہوتا ہے تخناف اور دور کی بات اس کے تو پاؤں کے اوپر بھی موزہ چڑھا ہوا ہوتا ہے صرف اس کی کلائیاں نظر آ رہی ہوتی ہیں اور اتنا منہ اور عورتوں کے لیے ذرا دیکھیے تو یہی انہوں نے ایرہسٹیس سے کہا پائلٹس ہیں یا جو میلسٹورڈ ہیں وہ تو سوٹیڈ بوٹیڈ سے پاؤں تک کورڈ ہوتے ہیں ان سے کہا کہ نہیں جو ایرہسٹیسیز ہیں وہ منی اسکرٹ پہنیں گی کچھ دن تو انہوں نے پہنے پہ انہوں نے صاف منع کر دیا تو ہمیں بھی کوئی ایسا لباس دیجئے جو کہ ہم کو کور کرے تو جسمانی طور پر بھی عورت کا بے لباس ہونا اس کے لیے نقصان دہ ہے اور روحانی طور پہ تو ہے ہی اور جو مورل کرپشن پھیلتا ہے وہ کسی بیان کی محتاج نہیں ہے یہ ساری باتیں ہم خود سمجھ سکتے ہیں تو فرمائے والا تبر رجنا تب رجل جاہلی یا تل سجنا بننا عورت کی فطرت ہے لیکن اس سجاوٹ کو نہ مہرم مردوں کو دکھانا یہ جاہلیت ہے یہ ماڈرنیٹی نہیں ہے ایجوکیشن نہیں ہے یہ لبریشن نہیں ہے بلکہ یہ تو جہالت ہے اسلام تو جہالت سے نکال کر ہم کو علم کی روشنی کے اندر لے کر آتا ہے تو ہمیں پھر اپنے رب ہی کی بات پر بھروسہ کرنا ہے اپنی آنکھوں دیکھیے ہمارے سامنے آج دنیا کی صورت حال ہے کہ اس تبرج نے عورت کو کتنا نقصان پہنچایا تو کیا وجہ ہے کہ پھر ہم اپنے رب کی بات پر یقین نہ کریں وہ عقم نسلاتا اور نماز قائم کرو وہ آتین زکاتہ اور زکوۃ ادا کرو وہ عطین اللّہ و رسول اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو اگر ہم یوں کہیں کہ نہیں یہ تو احکامات کے مقرنفی بیوت کنہ اور تبرج والی چیز جو ہے یہ تو صرف ازواج کے لیے تھی لیکن آپ دیکھیں یہ آگے احکامات جو آ رہے ہیں اس کے بارے میں تو ہم نہیں کہہ سکتے کہ صرف ازواج کے لیے ہیں نماز پڑھنا زکوۃ دینا اللہ رسول کی اطاعت کرنا یہ تو جنرل احکامات ہیں تو پھر وہی بات یاد رکھیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو رول ماڈل بنا کے تمام خواتین کو انہی کاموں کی ہدایت دی جا رہی ہے جو ان آیات کے اندر احکامات آ رہے ہیں اللہ تو یہ چاہتا ہے کہ تم اہل بیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے گندگی کو دور کرے اور تمہیں پوری طرح پاک کرے یاد رکھو اللہ کی آیات اور حکمت کی ان باتوں کو جو تمہارے گھروں میں سنائی جاتی ہیں انَ اللہ کا نہ لطیف ان خبیر بے شک اللہ لطیف اور باخبر ہے اب یہاں پر چند باتوں سے منع کیا گیا اور چند باتوں کی طرف توجہ دلائی گئی کہ کرنا کیا ہے حکمت کی باتیں تم یاد کرو اور تم پڑھو یعنی عورت کو مولم بنایا جا رہا ہے اور عورت تو ہے ہی مولم اللہ تعالیٰ نے یہ صفت اس کے اندر رکھ دی ہے اسی لیے انسانیت کا مستقبل عورت کی گود میں ڈالا گیا ہے مر تو انسانیت کا حال سنبھالتے ہیں نا آج کا دن ٹو عورت کی گود میں کیا ہے مستقبل اگلی نسل عورت کی گود میں پلتی ہے جو زیادہ اہم کام ہے اللہ نے عورت کے سپرد وہ کام کیا ہے اتنا اللہ تعالیٰ نے عورت کو ٹرسٹ کیا ہے تو مائیں جب ہوں گی اور مائیں پڑھنے لکھنے کا جب شوق رکھیں گی تو ان کو پڑھتا لکھتا دیکھ کر بچوں میں بھی علم کی طلب اور علم کا شوق یقیناً پیدا ہوگا ہمارے ہاں اگر عورتیں اس آیت پر عمل کر لیں اور پڑھائی میں مصروف ہو جائیں تو یقین کریں کہ نوے فیصد گھریلو جھگڑے ہمارے یہاں سے ختم ہو جائیں فالتو وقت ہو اور دماغ بھی فارغ ہو تو یہ دونوں چیزیں پھر شیطان کے کام آنے ہی لگ جاتی ہیں شیطان ان پر قبضہ کر لیتا ہے ہم کہتے ہیں نا کہ ایمٹی مائنڈ از اے ڈیولز ورک شاپ تو پھر یہی یہ ہوتا ہے تو عورتوں کو چاہیے کہ اپنے آپ کو تعلیم کے زیور سے آراستہ کریں انٹلیکچوئل ایکٹیویٹی علمی مصروفیت بہت انسان کو خوشی دیتی ہے آپ کبھی ہاتھ میں پنسل پکڑ کر دیکھیے اور لکھنا شروع کیجیے آپ دیکھیں کس قدر آپ کو سکون اور اطمینان ملے گا یہ کریونگ ہے ہمارے اندر اور ہماری زندگی میں جو بے چینی ہے کیا پتہ اس کی ایک وجہ یہ ہو کہ ہماری زندگی میں کسی پازیٹیو کنسٹرکٹیو ایکٹیویٹی کی کمی ہے کسی مثبت مصروفیت کی ہماری زندگی میں کمی ہے تو جب انسان علم حاصل کرنے میں لگ جاتا ہے تو اس سے ذہن صحت مند رہتے ہیں جب سے مسلمان عورت میں علم حاصل کرنے کا شوق ختم ہوا وہیں سے آپ اس پوائنٹ سے تاریخ میں دیکھ سکتی ہیں کہ مسلمانوں کا زوال شروع ہو گیا وہ کہتے ہیں کہ تعلیم المی تعلیم الامتی ایک ماں کو تعلیم دینا ایسا ہے جیسے کہ ایک پوری امت کو تعلیم دے دی جائے پہلا مدرسہ تو عورت کی گود ہے بنجر زمین سے کھیتی نہیں نکلتی نا اسی طرح جاہل گودوں سے اچھی نسل نہیں نکل سکتی جاہل گود سے بنجر گود سے عالم کہاں سے نکلیں گے تو عورت کی جہالت دور کرنا یہ بہت بڑا اسلام کا مشن ہے اور اسلام اس میں بہت حد تک کامیاب ہوا جب تک اسلامی حکومت رہی عورتوں میں پڑھنے لکھنے کا بہت چرچا رہا ترقی ہوتی رہی جب عورتوں نے پڑھنا لکھنا چھوڑ دیا اس کے بعد سے مسلمانوں کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ زوال شروع ہو گیا ایک چیز جس سے کہ بالکل ہمیں منع کیا گیا ہے کہ علم کو اسکیپزم کے طور پہ استعمال نہیں کرنا اس کی تو قطل ممانعت ہے کہ اپنی گھریلو ذمہ داریوں سے فرار حاصل کرنے کے لیے علم حاصل نہیں کرنا نہ پروفیشن اختیار کرنا ہے کہ گھر میں شوہر اور بچے اور گھر اور باقی سب چیزیں نگلیکٹڈ ہیں اور پروفیشن میں نکل جائے اس کی اجازت ہمیں نہیں ہے اس کے لیے تو پھر یاد کر لیجیے وقرنفی بوت کننا یہ پہلی چیز ہے دین کا علم حاصل کرنے بھی دین کا علم حاصل کرنے کے بھی ایک فرار کے طور پہ نہیں نکلنا کہ چلو گھر میں تو جو ہوتا ہے وہ ہوتا رہے ہم تو چل کے در سن لیتے ہیں ہم چل کے قرآن کا ترجمہ یاد کر لیتے ہیں ہرگز نہیں یہ پسندیدہ چیز نہیں ہے وہ بھی ذمہ داریاں پوری کرنی ہے اور پھر یہ ایک اضافی ذمے داری اپنے اوپر اٹھانی ہے پروفیشن بنانے کی بھی اجازت ہے کہ پروفیشن کے طور پہ بھی آپ کو علم حاصل کر سکتی ہیں اس کی رخصت ہے لیکن جس چیز کی ترغیب ہے جو چیز انتہائی پسندیدہ ہے وہ ہے پرسنل گرومنگ اپنے آپ کو سجانے کے لیے اور اپنے آپ کو سنوارنے کے لیے اور اپنی آخرت سنوارنے کے لیے ان کاموں کے لیے تو عورت ضرور ہی علم حاصل کرے ہم سمجھتے ہیں کہ صرف ریشمی کپڑے اور زیور اور میک اپ عورت کو سجاتا ہے ہرگز نہیں علم عورت کو سجا دیتا ہے اور حیا بھی عورت کا زیور ہے حیا ہو عورت میں اور عورت میں علم ہو اس سے خوبصورت کوئی عورت نہیں ہو سکتی تو ہم نے ان دو چیزوں کا سنگھار ہی چھوڑ دیا نہ علم سے سجایا اپنے آپ کو نہ حیا سے اپنے آپ کو سجایا تو اصل سجاوٹ تو پھر ختم ہو گئی ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات منی نہ ولم وہ مرد اور وہ عورتیں جو مسلم ہیں مومن ہیں متی فرمان ہیں راست باز ہیں صابر ہیں اللہ کے آگے جھکنے والے صدقہ دینے والے ہیں روزہ رکھنے والے ہیں اپنی شرم کی حفاظت کرنے والے ہیں اور اللہ کو کثرت سے یاد کرنے والے ہیں اللہ نے ان کے لیے مغفرت اور بڑا اجر مہیا کر رکھا ہے اس میں عورتوں اور مردوں کا برابر کا ذکر ہے صابرین اول صابرات خواہشین متصدقین والمتصدقات کہ یہ ایک کیفیت ہے جو کہ سامنے رکھ دی گئی ہے نیکیوں کی فہرست یہاں پر آ رہی ہے عقیدہ بھی آ گیا اور عمل بھی کافی حد تک آ گیا کیا عقیدہ رکھنا ہے اور کیا عمل کرنا ہے اندرونی شخصیت کیسی ہونی چاہیے اور بیرونی شخصیت کیسی ہونی چاہیے تو یہاں پر ہمیں توجہ دلائی جا رہی ہے ایک اور میدان کی طرف کہ تم یہ کس میدان میں اکوالٹی کا تقاضا کر کے نکلی ہو اے عورتوں ذرا دیکھو تو کہ کوئی نوکری تمہیں مل جائے کوئی تنخواہ تمہیں مل جائے ٹھیک ہے انصاف ہونا چاہیے یہاں پر کوئی شک نہیں اس میں لیکن یہ دنیا ہے کتنے دن کی کتنے دن یہاں رہ لوگے کتنا کما لو گے ایک اور بھی تو میدان ہے اور یہاں پر کمپلیٹ ایکوالٹی ہے مکمل مساوات ہے یہاں پر اور وہ ہے نیکیوں کے میدان میں ایک دوسرے سے مقابلہ کرنا اگر ہم نوکریوں میں مقابلہ کرنا چاہیں ہم کر نہیں سکیں گی اس لیے کہ یقیناً اللہ تعالیٰ نے مرد کو جسمانی طاقت زیادہ دی ہے ہم کمپیر نہیں کر سکتیں اسے ضرورت بھی نہیں ہے اسی طرح اللہ تعالیٰ نے عورت میں تخلیق کی صلاحیت رکھی ہے بچہ پیدا کرنے کی صلاحیت رکھی ہے مرد کمپیٹ نہیں کر سکتے چاہیں بھی تو نہیں کر سکتے کتنی بھی کوشش کر لیں وہ بچہ نہیں پیدا کر سکتے تو یہاں تو مقابلہ ہے ہی بیکار اس لیے کہ دونوں کی ساخت ہی ڈفرینٹ ہے دونوں کی فزیک ہی ڈفرینٹ ہے جسمانی ساخت جسمانی صلاحیتیں ذہنی ساخت اور ذہنی صلاحیتیں وہ بھی ڈفرینٹ ہیں ان کے ہارمونز بھی ڈفرینٹ ہیں ہر چیز ان کی مختلف ہے وہ ایک ہو نہیں سکتے جہاں برابری ہے وہ ہے آخرت کا میدان جنت کے بلند درجے اللہ غلامی میں آنے کی تڑپ اور طلب اللہ کے دین کے لیے کام کرنے کا شوق یہ بھی تو جاب آفر ہے نا اللہ کی طرف سے تو اگر تم کو آفر لینی ہے تو یہ آفر لے لو اللہ آفر کر رہا ہے آؤ اللہ کے دین کے لیے کام کرو پھر دیکھو تمہیں کس قدر اسپریچل سیٹسفیکشن ملتی ہے کس قدر تمہارے دل خوش ہوتے ہیں کس قدر تمہاری روحانی ترقی ہوتی ہے تو جو یہ صفات اپنے اندر پیدا کر لیں ان کے لیے فرمایا گیا آرد اللہ مغفرتوں اجراً عظیمہ اللہ نے ان کے لیے مغفرت اور بڑا اجر مہیا کر رکھا ہے اللہ کی فرما برداری کرنی ہے اللہ کی اطاعت اللہ کی عبادت جنت کے بلند درجے ان کو حاصل کرنے میں ان میں بھاگ دوڑ کرنے میں ایکول اپرچونٹی ہے اس میں کوئی ڈسکرمنیشن نہیں ہے ایکوالٹی آف سیکسز ہے اس کے اندر بالکل دونوں کو برابر کا موقع دیا جا رہا ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس کی طرف توجہ کریں رسول کسی مومن مرد اور کسی مومن عورت کو یہ حق نہیں ہے کہ جب اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی معاملے کا فیصلہ کر دے تو پھر اسے اپنے اس معاملے میں خود فیصلہ کرنے کا اختیار حاصل رہے اور جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے وہ تو سریح گمراہی میں پڑ گیا بڑی اہم آیت ہے آپ دیکھیں یہ فریم آف مائنڈ بڑی چیز ہے نا کس ہم نقطۂ نظر سے اور کس قسم کا ذہن رکھ کر ہم کسی چیز کو دیکھ رہے ہیں یا پڑھ رہے ہیں آج ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں کہ عورت کو قید کر دیا گیا چادر اور چار دیواری سنتے ہیں نا قید کر دیا ہے عورت کو چادر اور چار دیواری میں انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے ہم نکالتے ہیں چادر سے بھی نکال دیا چار دیواری سے بھی نکال دیا تو اب ذرا آپ خود دیکھ لیجئے جا کر اسلام کو چھوڑ دیں رہنے دیں ایک طرف قرآن کو بھی رکھ دیں ایک طرف قرآن پڑھانے والوں کی بات کو بھی رہنے دیں آپ صرف انہی کے سٹیٹسٹکس دیکھ لیجئے جہاں پر انہوں نے عورت کو آزادی دینے کا فیصلہ کیا ہے اور جہاں عورت کو انہوں نے آزادی دی ہے یہ ان لمٹڈ آزادی جو انہوں نے عورت کو دی یہ خود عورت کی بدترین غلامی بن چکی ہے اور انہوں نے ان کو اللہ رسول کی طرف سے غافل کر دیا حفاظت میں اور قید میں کیا فرق ہے پروٹیکشن کس کو کہتے ہیں اور قید کس کو کہتے ہیں قید تو وہ کیا جاتا ہے جس نے کوئی جرم کیا ہو مجرم ہو اور حفاظت کس کی کی جاتی ہے گارڈس تو ہے قیدیوں پر بھی مجرموں پر بھی گارڈز بٹھائے جاتے ہیں اور جو اپنی حفاظت کرنا چاہتے ہیں ان کی بھی پرسنل باڈی گارڈز ہوتے ہیں کیا ایک ہی بات ہے مجھے بتائیے گارڈس وہاں بھی ہیں گارڈس یہاں بھی ہیں فرق کس چیز کا ہے فرق اپنے آپ کو مجرم سمجھنے کا ہے یا اپنے آپ کو بہت قیمتی سمجھنے کا ہے اگر عورت یہ سمجھتی ہے کہ میں مجرم ہوں کوئی سائیکلوجیکل پرابلم اس کو اس طرح کا ہے کوئی غیر شعوری طور پہ کسی نے اس کو یہ احساس دلا دیا کہ تم گندی ہو تم ایول ہو تم بہت بری ہو اور تم کو تو قید کر کے رکھنا چاہیے تو وہ اللہ تعالیٰ کے ان تمام قوانین کو کس طرح دیکھے گی کہ مجھے قید کر دیا گیا اور جو عورت اسلامی نقطہ نظر سے اپنے آپ کو دیکھتی ہے کہ میں کتنی با عزت ہوں میں کتنی قیمتی ہوں میں کتنی پریشس ہوں اللہ تعالیٰ نے کیسی میری قدر افزائی کی ہے اور کیسے اللہ تعالیٰ نے سکون کی دولت میرے پاس رکھوائی ہے اور کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بیوی ایک ماں ایک بیٹی اور ایک بہن کے طور پہ میرا درجہ بلند کیا ہے تو وہ مسلمان عورت تو اپنے آپ کو نہایت پریشز نہایت قیمتی چیز سمجھے گی اور اس نقطہ نظر سے جب وہ پڑھے گی تو یہ ساری آیات پڑھ کر اس کو لگے گا کہ واہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے میری کتنی حفاظت کی ہے و افتقول انم اللہ علیہ و انامتا علیہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یاد کرو وہ موقع جب تم اس شخص سے کہہ رہے تھے جس پر اللہ نے اور تم نے احسان کیا تھا اپنی بیوی کو نہ چھوڑ اور اللہ سے ڈر اس وقت تم اپنے دل میں وہ بات چھپائے ہوئے تھے جسے اللہ کھولنا چاہتا تھا اب یہاں اشارہ ہے جس شخص کی بات ہے وہ ہے حضرت زید بن حارث حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے غلامی سے آزاد کروا کے اور اپنا مو بولا بیٹا بنایا ہوا تھا جب قرآن میں یہ بات آ گئی کہ مو بولا بیٹا نہیں بنایا جا سکتا تو حضرت زید بن حارث جو کہ حضرت زید بن محمد کہلایا کرتے تھے اب دوبارہ ان کا نام زید بن حارثہ ہو گیا یقیناً ان کو ایک محرومی کا احساس ہوا ہوگا تو سمجھیں کہ ایک طرح سے اس محرومی کے احساس کو ختم کرنے کے لیے اور دوسری طرف غلام اور آقا یہ طبقاتی تقسیم کم کرنے کے لیے یہ دو موٹوس تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فیصلہ کیا کہ حضرت زید کی شادی وہ اپنی پپیزاد بہن حضرت زینب رضی اللہ عنہا سے کر دیں اور یہ نکاح آپ نے خود کروایا حضرت زینب اور حضرت زید دونوں بہت اچھے تھے لیکن آپس میں نہ بنی اور یہ ان ممکن ہے کہ دو لوگ بہت اچھے ہوں اپنی اپنی جگہ لیکن آپس میں میاں بیوی بی کے طور پہ ان کی نہ بن سکے اور طلاق ہو جائے تو ہمارے معاشرے میں جب ہم طلاق کے بارے میں سنیں تو ہم کھوج قرید یا سوراخ لگانے کی کوشش نہ کریں کہ اچھا بتاؤ کیا ہوا کیا ہوا اور پھر ہم اتنا اس کو کھوجتے ہیں اور اتنا قریتتے ہیں کہ ہم بلا آخر کسی نہ کسی کا قصور نکال کر ہی چھوڑ دیں ہم کہتے ہیں لڑکا بہت اچھا تھا لڑکی بہت بری تھی لڑکی بہت تھی لڑکا بہت برا تھا یا دونوں بہت اچھے تھے احساس بری تھیں تو ضروری نہیں ہے کہ کوئی بھی برا ہو. یہ کیس آپ دیکھ لیجئے کوئی بھی برا نہیں تھا بس نہ بنی آپس میں ریپو نہ ہو سکی اللہ کے رسول کے سمجھانے کے باوجود نوبت طلاق تک آ پہنچی اور اللہ تعالی کی طرف سے حکم ہوا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ اب خود آپ کو زینب سے نکاح کرنا ہوگا یہ ایک بہت بڑا قدم تھا اس لیے کہ صدیوں پرانی عرب میں یہ رسم چلی آ رہی تھی کہ مو بولے بیٹے کی بیوی بی سگی بہو کی طرح ہوا کرتی تھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خوب احساس تھا کہ اگر وہ حضرت زینب سے نکاح کریں گے جو ان کے مو بولے بیٹی کی متعلقہ ہیں تو منافقین اور کافر وہ تو پہلے ہی ادھار کھائے بیٹھے ہوتے تھے وہ تو ایک پراپیگنڈے کی مہم شروع کر دیں گے اس قدر لان کریں گے اور کیا کچھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار پر کیچڑ اچھا لیں گے آپ یہ چاہتے نہیں تھے کہ حضرت زید حضرت زینب کو طلاق دیں لیکن جب وہ ہو گئی پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت زینب سے نکاح کرنا پڑا اور یہ اس لیے کرنا پڑا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول تھے آپ کے بعد کوئی نبی کوئی رسول آنا نہیں تھا کہ جو اس اتنی پختہ رسم کو توڑتا اور رسم اتنی ڈیپ روٹڈ تھی کہ کسی صحابہ کے یہ کام کرنے سے بھی لوگوں کے ذہنوں سے اس کی شناعت اور اس کی برائی نہ نکلتی خود نبی کو یہ کام کر کے دکھانا تھا اور دین کی تکمیل کا یہ لازمی حصہ تھا کہ ہر غلط رسم ختم کر دی جائے چاہے وہ کتنی بھی بری لوگوں کو کیوں نہ لگے اگر اللہ کی نظر میں کوئی چیز درست ہے تو پھر باتیں بنانے والوں کی باتوں کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے اور کوئی تو ہمت والے چاہیے ہوتے ہیں جو غلط رسومات کے خلاف سٹینڈ لیں اور ان کو معاشرے سے نکالنے کی کوشش کریں اسی واقعے کی طرف اشارہ ہے وہ تخشنسا اور اللہ حق کو ہو تم لوگوں سے ڈر رہے تھے حالانکہ اللہ اس کا زیادہ حقدار ہے کہ تم اس سے ڈرو پھر جب حضرت زید اس سے اپنی حاجت پوری کر چکا تو ہم نے اس متعلقہ خاتون کا تم سے نکاح کر دیا تاکہ مومنوں پر اپنے منہ بولے بیٹوں کی بیویوں کے معاملے میں کوئی تنگی نہ رہے جبکہ وہ ان سے اپنی حاجت پوری کر چکے ہوں اور اللہ کا حکم تو عمل میں آنا ہی چاہیے تھا نبی پر کسی ایسے کام میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے جو اللہ نے اس کے لیے مقرر کر دیا ہو یہی اللہ کی سنت ان سب انبیاء کے معاملے میں رہی جو پہلے گزر چکے ہیں اور اللہ کا حکم ایک قطعی طے شدہ فیصلہ ہوتا ہے یہ اللہ کی سنت ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ کے پیغامات پہنچاتے ہیں اور اسی سے ڈرتے ہیں اور ایک خدا کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے اور محاسبے کے لیے بس اللہ ہی کافی ہے مکان محمد العبا احدم رجال ولا کے رسول اللہ وخا تمن نبی مکان اللہ کلی شعیل علیما لوگو محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں مگر وہ اللہ کے رسول اور خاتمن نبیین ہیں اور اللہ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے ایک اعتراض کا جواب ہے اس کے اندر جو لوگوں نے کیا کہ بہو سے نکاح کر لیا تو فرمایا کہ جب سگا بیٹا ہی نہیں تو بہو کہاں سے آئی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے بچپن ہی میں فوت ہو گئے رجال کی یعنی بڑی عمر کو کوئی نہ پہنچا تو فرمایا کہ آپ کسی مرد کے باپ نہیں ہیں بلکہ آپ تو خاتم نبی ہیں اللہ کے رسول ہیں خاتم کا مطلب ہوتا ہے مہر لگانے والا یہ سٹیمپ کرنے کی بات نہیں ہے بلکہ سیل کرنے کی بات ہے مہر لگا دینا کسی چیز کو کسی چیز کو ایسے سیل کر دینا کہ جو چیز اس کے اندر ہے وہ باہر نہ ہے اور جو چیز باہر ہے وہ اس کے اندر نہ جا سکے یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی نبوت کے سلسلے پر مہر لگ گئی اس کو سیل کر دیا گیا ختم کر دیا گیا نبوت اور رسالت کا سلسلہ بند ہو گیا بخاری میں حدیث ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی اسرائیل کی قیادت انبیاء کیا کرتے تھے جب کوئی نبی مر جاتا تو دوسرا نبی اس کا جانشین ہوتا مگر میرے بعد کوئی نبی نہ ہوگا بلکہ خلافا ہوں گے ایک اور حدیث میں آتا ہے رسالت اور نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا میرے بعد اب نہ کوئی نبی ہے اور نہ کوئی رسول ایک اور حدیث ہے طویل حدیث ہے اس کا ایک ٹکڑا یہ ہے آپ نے فرمایا اور یہ کہ میری امت میں تیس قذاب ہوں گے جن میں سے ہر ایک نبی ہونے کا دعویٰ کرے گا حالانکہ میں خاتم النبیین ہوں میرے بعد کوئی نبی نہیں یہ کلیئر ہمارے پاس احادیث میں بات موجود ہے سب سے پہلا فتنہ جو کہ مسلمانوں ہی میں کھڑا ہوا وہ جھوٹی نبوت کا دعویٰ تھا کسی غیر مسلم کی طرف سے یہ دعویٰ نہیں آیا بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی زندگی ہی میں اس فتنے کا آغاز ہو گیا تھا کلمہ پڑھنے والے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول ماننے والے انہوں نے کیا کیا کہ خود نبوت کا دعویٰ کیا خود کو رسول بنا کر پیش کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے آخری دور میں ایک شخص مسلمہ اس نے خود کو رسول اللہ کہا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نے خط لکھا کہ مسلمہ رسول اللہ کی طرف سے محمد رسول اللہ کی طرف آپ پر سلام ہو آپ کو معلوم ہو میں آپ کے ساتھ نبوت کے کام میں شریک کیا گیا ہوں یہ خط آیا آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آپ نے وہ خط سنا اور آپ نے فرمایا کہ اگر ایلچیوں کا قتل منانا ہوتا تو میں اس کے ایلچی کو یعنی اس کے ایمبیسیڈر کو میں قتل کروا دیتا اور آپ نے جواب میں لکھوایا کہ محمد رسول اللہ کی طرف سے مسلمہ قذاب کو آپ نے کذاب کا اس کو لقب دیا کہ بے انتہا جھوٹا تو یہ بات ہمارے سامنے آئی کہ جس طرح کوئی شخص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر نبی نہ مانے تو کافر ہوگا اسی طرح اگر وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی اور شخص کو نبی مانے تو بھی وہ کافر ہو جائے گا یعنی ایڈیشن کر دے گا تب بھی وہ کافر ہو جائے گا اس شخص کے خلاف یعنی جو مسلمہ کذاب تھا اس کے خلاف مسلمانوں نے جنگ کی حالانکہ وہ کلما پڑھتا تھا اس کے ہاں ازان دی جاتی تھی اور ازان میں کہا جاتا تھا کہ اننا محمد الرسول اللہ. تب بھی مسلمانوں کا پہلا اجماع اس کے اوپر ہوا. کسی نے انکار نہیں کیا کہ نہیں آپ کیا کر رہے ہیں ان کے خلاف تو جنگ نہیں کرنی چاہیے سب نے مانا کہ جو جھوٹا نبی ہونے کا دعویٰ کرے گا اس کے خلاف جہاد کرنا چاہیے اور بھی کئی جھوٹے نبوت کے دعوے دار کھڑے ہوئے ان سب کے خلاف جنگیں کی گئیں یہ پوسٹسی موومنٹ آپ کسی بھی ہسٹری کی کتاب میں پڑھ سکتے ہیں موجودہ دور میں ہندوستان میں ایک شخص غلام احمد قادیانی نے نبوت کا دعویٰ کیا اور خاتم کا مطلب اس نے انگوٹھی لیا اور اس نے کہا کہ میں ضلع نبی ہوں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شخص کامل پیروی کر لے بالکل ان کی زندگی اور ان کی سنت کے سانچے میں خود کو ڈھال لے وہ اس قابل ہو جاتا ہے کہ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس پر مہر لگا دیتے ہیں اسٹیمپ کر دیتے ہیں اور وہ ذلی نبی بن جاتا ہے تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ کے صحابہ میں سے کیا کوئی مسلمان آپ کا کامل اتباع نہ کر سکا نہ حضرت ابو بکر نے نہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنما میں سے کسی نے کہ ان پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آ کر مہر لگا دیتے اور ان کو نبی بنا دیتے اور اتنے سال کے بعد اب ہندوستان میں آ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی پر مہر لگائی یہ بات تو ویسے بھی سمجھ میں نہیں آتی اور دوسری بات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اختیار نہیں دیا تھا کہ جس کو آپ چاہیں آپ نبی بنا دیں اللہ تعالی کی تو بات ہم نے قرآن میں پڑھی ہے کہ اللہ عالمحیۃ یج الو رسالت ہی کہ اللہ خود جانتا ہے کہ اپنی رسالت وہ کہاں رکھے نہ صرف خود کو ذلی نبی کہا بلکہ غلام احمد قادیانی نے خود کو مسیح بھی کہا بلکہ ان سے بھی افضل کہا ان کی کتاب ہے دافع البلا اس میں پیج نمبر 20 پیج 20 پر لکھا ہے ابن مریم کے ذکر کو چھوڑ دو اس سے بہتر غلام احمد ہے حقیقت الوحی نام کی کتاب میں بھی اسی طرح کے دعوے ہیں ان کے ایک جانشین مرزا بشیر الدین نے کہا ہمارا یہ فرض ہے کہ ہم غیر احمدیوں کو مسلمان نہ سمجھیں اور ان کے پیچھے نماز نہ پڑھیں کیونکہ ہمارے نزدیک وہ اللہ تعالیٰ کے ایک نبی کے منکر ہیں سر ظفر اللہ خان قادیانی تھے پاکستان کے پہلے فارن منسٹر انہوں نے قائد اعظم کی نماز جنازہ نہیں پڑھی تھی اور ظفر اللہ خان نے اس لیے نہیں پڑھی انہوں نے کہا کہ یا تو مجھ کو کافر ملک کا مسلمان منسٹر سمجھ لیں یا ایک مسلمان ملک کا کافر وزیر سمجھ لیں تو بات پھر ایک ہی ہے تو غلام احمد قادیانی نے خود کو مسیحِ مسیح کہا انہوں نے کہا کہ اب مسیح علیہ السلام واپس دنیا میں نہیں آئیں گے میں آ گیا میں ہی مسیح ہوں اس کو اگر آپ جب تک نہیں سمجھیں گی آپ کو یہ بات سمجھ نہیں آئے گی کہ لوگ آخر مسلمانوں ہی میں سے کیوں اتنا تلے ہوئے ہیں اس بات پر کہ کسی طرح یہ ثابت کریں کہ اس علیہ السلام کا انتقال ہو گیا بلکہ خبر بھی بنا دی کشمیر میں ان کی تو وجہ یہی ہے کہ وہ غلام احمد قادیانی کا جو دعویٰ تھا وہ اس کو سپورٹ کرنا چاہتے ہیں حالانکہ سو سے زیادہ احادیث کے اندر یہ بات موجود ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں واپس تشریف لائیں گے اور جب عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا تو وہ سلیب کو توڑ دیں گے خنزیر کو ہلاک کر دیں گے اور جنگ کا خاتمہ کر دیں گے اور مال کی وہ کثرت ہوگی کہ اس کا قبول کرنے والا کوئی نہ ہوگا اور لوگوں کے نزدیک اللہ کو ایک سجدہ کر لینا دنیا اور مافیہ سے بہتر ہوگا تو اب تک تو یہ نہیں ہوا اور یہ آئندہ ہوگا اور یہ جو عیسا علیہ السلام کے نزول کے متعلق احادیث ہیں جیسے آپ کو بتایا سو سے زیادہ ہیں تواتر کی حد کو پہنچی ہوئی ہیں اور ان کی اوتنٹیسٹی بھی بہت ہے یادین آ منف کر اللہ وکرن کتیرا اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ کو کثرت سے یاد کرو اور صبح شام اس کی تصدیق کرتے رہو وہی ہے جو تم پر رحمت نازل فرماتا ہے اور اس کے ملائکہ تمہارے لیے دعائیں رحمت کرتے ہیں تاکہ وہ تمہیں تاریکیوں سے روشنی میں نکال لائے وہ مومنوں پر بہت مہربان ہے جس روز وہ اس سے ملیں گے ان کا استقبال سلام سے ہوگا اور ان کے لیے اللہ نے بڑا با عزت اجر فراہم کر رکھا ہے یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو بھیجا ہے گواہ بنا کر بشارت دینے والا اور خبردار کرنے والا و دائین الا بزن ہی وسرا جم اللہ کی اجازت سے اس کی طرف دعوت دینے والا بنا کر اور روشن چراغ بنا کر بشارت دے دیجئے ان لوگوں کو جو آپ پر ایمان لائے ہیں کہ ان کے لیے اللہ کی طرف سے بڑا فضل ہے اور ہرگز مت دبو کفار اور منافقین سے کوئی پرواہ نہ کرو ان کی اذیت رسانی کی بھروسہ کر لو اللہ پر اللہ ہی اس کے لیے کافی ہے کہ آدمی اپنے معاملات اس کے سپرد کر دے آپ یہ دیکھیے کہ اس میں بہترین ہدایت نہ صرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور اس زمانے کے مومنوں کے لیے بلکہ آج ہمارے لیے بھی آج ہم طرح طرح کی باتیں معاشرے کے اندر سن رہے ہیں الگ الگ گروپس بنے ہوئے ہیں کوئی اپنے آپ کو اہل سنت کہتا ہے کوئی کہتا ہے قرآن کو سمجھنے کے لیے حدیث بہت ضروری ہے کوئی منکر حدیث ہے کہتا ہے کوئی ضرورت نہیں ہے کوئی کہتا ہے کہ اچھا ہم احمدی ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ایک اور بھی رسول آیا یہ ساری باتیں ایک شخص سنتا ہے وہ کنفیوز ہو جاتا ہے اب میں کیا کروں کس کی بات مانوں سبھی بڑے پرخلوص لگ رہے ہیں سبھی دلائل لے کر آ رہے ہیں کس کی مانوں کس کی نہ مانوں کون ٹھیک کہہ رہا ہے سب تو صحیح نہیں کہہ سکتے کسی ایک ہی کی بات ہے جو کہ ٹھیک ہوگی اس کے لیے بہترین علاج یہاں بتا دیا گیا بہترین طریقہ وہ توکل اللّہ وکفا بلّہ وکیلا اللہ پر توکل کرو اللہ سے ہدایت کی دعا مانگو اللہ سے فرقان مانگو اللہ سے سمجھ مانگو حکمت مانگو ہدایت مانگو اللہ سے اللہ کی محبت مانگو اللہ تعالیٰ سے جنت کا راستہ مانگو خلوص کے ساتھ اخلاص کے ساتھ مانگو انشاءاللہ شاء اللہ تعالیٰ اللہ سارے غلط عقائد کو ذہنوں سے نکال دے گا اور جو صحیح عقیدہ ہے اس کو دماغوں کے اندر راسخ کر دے گا لیکن اس کے لیے تعصب نہیں ہونا چاہیے پرجڈس نہیں ہونا چاہیے یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ہم فیصلہ پہلے کر لیں اور دعا بعد میں مانگیں نہیں پہلے دعا اور دعا کی روشنی میں پھر فیصلہ یادین سراہن جمیلا اے لوگو جو ایمان لائے ہو جب تم مومن عورتوں سے نکاح کرو اور پھر انہیں ہاتھ لگانے سے پہلے طلاق دے دو تو تمہاری طرف سے ان پر کوئی عدت لازم نہیں ہے جس کے پورے ہونے کا تم مطالبہ کر سکو لہذا انہیں کچھ مال دو اور بھلے طریقے سے رخصت کرو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے تمہارے لیے حلال کر دی تمہاری وہ بیویاں جن کے مہر تم نے ادا کیے ہیں اور وہ عورتیں جو اللہ کی عطا کردہ لانڈیوں میں سے تمہاری ملکیت میں آئیں اور تمہاری وہ چچا زاد اور پھوپیزات اور ماموزات اور خالہ زاد بہنیں جنہوں نے تمہارے ساتھ ہجرت کی ہے اور وہ مومن عورت جس نے اپنے آپ کو نبی کے لیے حبا کیا ہو اگر نبی اسے نکاح میں لینا چاہے یہ رعایت خالصتاً تمہارے لیے ہے دوسرے مومنوں کے لیے نہیں ہے ہم کو معلوم ہے کہ عام مومنوں پر ان کی بیویوں اور لونڈیوں کے بارے میں ہم نے کیا حدود عائد کیے ہیں تمہیں ان حدود سے ہم نے اس لیے مستثنا کیا ہے تاکہ تمہارے اوپر کوئی تنگی نہ رہے اور اللہ غفور و رحیم ہے تم کو اختیار دیا جاتا ہے اپنی بیویوں میں سے جس کو چاہو اپنے سے الگ رکھو جسے چاہو اپنے ساتھ رکھو اور جسے چاہو الگ رکھنے کے بعد اپنے لو اس معاملے میں تم پر کوئی مذائقہ نہیں ہے اس طرح زیادہ متوقع ہے کہ ان کی آنکھیں ٹھنڈی رہیں گی اور وہ رنجیدہ نہ ہوں گی اور جو کچھ بھی تم ان کو دو گے اس پر وہ راضی رہیں گی اللہ جانتا ہے جو کچھ تم لوگوں کے دلوں میں ہے اب یہاں پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواجی زندگی کے بارے میں چند احکامات آ رہے ہیں ایک بات یاد رکھیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی عام شوہر نہیں تھے دنیا میں بھی جو کسی عورت کا ہسبینڈ ہوتا ہے جو بہت اعلیٰ عہدے پر کسی بہت اہم پوسٹ پر ہوتا ہے اس عورت کو عام عورت کے مقابلے میں اپنا حق قربان کرنا ہوتا ہے اسے اپنے شوہر کو کچھ کنسیشنز دینے ہوتے ہیں کچھ نہ کچھ حق قربان کرتی ہے تاکہ شوہر اپنا کام اپنی ذمہ داری پوری طرح سے ادا کر سکے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر تو جس طرح کی ذمہ داری تھی ایسی تو اور کسی پر نہیں تھی نہ کسی مرد پر کبھی ایسی ذمہ داری ہو سکتی ہے آپ نہ صرف ان خواتین کے شوہر تھے بلکہ آپ ان کے لیے رسول بھی تھے اور آپ ان کے معلم بھی تھے تو ہم جب اس تعلق کو دیکھیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی ازواش کے ساتھ تھا تو صرف ایک شوہر بیوی بی کا معاملہ نہ دیکھیں بلکہ یہ دیکھیں کہ آپ مولم بھی تھے اور ایک مولم جو ہوتا ہے ایک ٹیچر جو ہوتا ہے اس کو یہ محسوس ہو کہ فلاں اسٹوڈنٹ میرا زیادہ برائٹ ہے تو زیادہ توجہ اس کو دے زیادہ سے زیادہ اس کو سکھانے کی کوشش کرے تاکہ پھر وہ آگے اس علم کے سلسلے کو لے کر چل سکے تو یہاں پر سمجھیے کہ مولم کی حیثیت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ رخصت دی جا رہی ہے کہ عام مسلمان کی طرح آپ پر یہ لازم نہیں ہے کہ آپ تمام بیویوں کو برابر کا وقت دیں آپ چاہیں تو آپ ان میں سے کچھ کو زیادہ وقت دے سکتے ہیں اور کچھ کو آپ کم وقت بھی دے سکتے ہیں مولم ہی کی طرح کچھ آپ کی ازواج میں زیادہ صلاحیت تھی وہ زیادہ ذہین تھیں ان کا ذہن زیادہ تیز تھا اور وہ زیادہ انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا مثال کے طور پہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے جانے کے بعد 48 ایٹ تقریباً نصف صدی تک وہ مسلمانوں کو قرآن کا اور سنت کا علم دیتی رہیں ام سلمہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے فتح اگر جمع کیے جائیں تو ایک چھوٹی سی کتاب بن جائے تو یہ کنسیشن آپ کو سمجھیے کہ ایک استاد کے طور پہ دیا گیا لیکن یہ بات بھی حقیقت ہے یہ بھی فیکٹ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رخصت سے فائدہ نہیں اٹھایا آپ نے اپنی تمام ازواج کو برابر کا وقت دیا ازواج کے علم میں یہ بات آ گئی تھی کہ ہمارے شوہر کے اوپر یہ لازمی نہیں ہے کہ وہ ہم سب کو برابر کا وقت دیں اور اس کے باوجود جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قدر مکمل انصاف کیا اپنی ازواش کے ساتھ تو یہ چیز ان کے لیے نہایت خوشی کا باعث بنی اس لیے کہ دیکھیں حق تو انسان اپنا حق سمجھ کے لیتا ہے کہ بھئی یہ تو ان کے اوپر رسپانسبلٹی ہے یہ تو مجھ کو دینا ہی دینا ہے لیکن جب پتہ ہو کہ حق ہے ہی نہیں میرا جو بھی مل رہا ہے وہ احسان ہے تو زیادہ انسان کا دل خوش ہوتا ہے وقان اللہ علیمََََََََََ حلیمہ اور اللہ علیم و حلیم ہے اس کے بعد تمہارے لیے دوسری عورتیں حلال نہیں ہیں اور نہ اس کی اجازت ہے کہ ان کی جگہ اور بیویاں لے آؤ خواہ ان کا حسن تمہیں کتنا ہی پسند ہو البتہ لونڈیوں کی تمہیں اجازت ہے اللہ ہر چیز پر نگران ہے اب جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں نے تنگی میں ترشی میں سختی میں ہر طرح سے نبی اکرم کا ہی ساتھ دینے کو اپنے لیے پسند کیا اور پھر ان کو امہات المومنین بنا دیا گیا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی پابندی لگا دی گئی کہ اب آپ ان کو طلاق نہیں دے سکتے تو ہم دیکھ رہے ہیں ایک بیلنس کہ کچھ کنسیشنز ہیں جو کہ اللہ کے رسول کو دیے گئے عام مومنوں سے زیادہ اور کچھ پابندیاں ہیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر لگائی گئی ہیں جو کہ عام مومنوں سے زیادہ ہیں عام مومن تو طلاق دے سکتا ہے اپنی بیوی کو لیکن اللہ کے رسول نہیں دے سکتے تھے یادین اللہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو نبی کے گھروں میں بلا اجازت نہ چلے آیا کرو نہ کھانے کا وقت طاقتے رہو ہاں اگر تمہیں کھانے پر بلایا جائے تو ضرور آؤ مگر جب کھانا کھا لو تو منتشر ہو جاؤ باتیں کرنے میں نہ لگے رہو تمہاری یہ حرکتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دیتی ہیں مگر وہ شرم کی وجہ سے کچھ نہیں کہتے اور اللہ حق بات کہنے میں نہیں شرماتا و اداس التم ہننا اور اگر تمہیں نبی کی بیویوں سے کچھ مانگنا ہو دیکھئے سا التم کون ہے کس کو مانگنا ہو صحابہ کو ہننا کون ہے ازواج ایک طرف کون ہے پاکیزہ ترین لوگ صحابہ جن کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا تھا خیر القرون قرنی کہ بہترین دور میرا دور ہے وہ صحابہ جن کے بارے میں اللہ تعالی نے فرما دیگر رضی اللہ عن ہوں اللہ ان سے راضی ہو گیا یہ وہ پاکیزہ ترین لوگ ہیں اور دوسری طرف ہننا کون ہے ازواج جو متحرات پاک کی ہوئی بیویاں اتنے پاکیزہ لوگوں کا بھی جب معاملہ ہو رہا ہے تو بھی کیا فرمایا کہ اگر نبی کی بیویوں سے تمہیں کچھ مانگنا ہو و اضاسا التم ہن متان فس النور حجاب ذالم اط ہر قلوب ہن <وَقُلُوبِهِن> نبی کی بیویوں سے اگر تمہیں کچھ مانگنا ہو تو پردے کے پیچھے سے مانگا کرو یہ تمہارے اور ان کے دلوں کی پاکیزگی کے لیے زیادہ مناسب طریقہ ہے تمہارے لیے ہرگز یہ بات جائز نہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دو اور نہ یہ جائز ہے کہ ان کے بعد ان کی بیویوں سے نکاح کرو یہ اللہ کے نزدیک بہت بڑا گناہ ہے دو شیئن ان تبدو شعی او تخفو ہو فعن اللہ کا نبک الشع ان علیما تم خواہ کوئی بات ظاہر کرو یا چھپاؤ اللہ کو ہر بات کا علم ہے تو یہاں پر جو بات کی گئی ہے وہ سیگریگیشن کی بات ہے کہ اس طرح عورتیں اور مرد آمنے سامنے بیٹھ کر گفتگو نہ کریں یا معاملہ نہ کریں عورتوں کا الگ بیٹھنے کا انتظام یا ان کا اپنا کھانا پینا جو ہے کسی فنکشن وغیرہ میں وہ الگ ہونا چاہیے اور مردوں کا الگ ہونا چاہیے لا جناہ علیہنہ فی آبائہنہ ولا ابنائہنہ ولا اخوانہنہ ولا ابنائی اخوانہنہ ولا ابنائی اخواتہنہ ولا, ولا, ولا نسائہنہ ولا ما ملکت ایمانہن وطقین اللہ انَ اللہ کان علاک الشن شہیدہ <شَهِدًا> ازواج نبی کے لیے اس میں کوئی مزائقہ نہیں کہ ان کے باپ ان کے بیٹے ان کے بھائی دیکھیں ان کے بھائی ہننا کی ضمیر بار بار آ رہی ہے ان کے اپنے بھائیوں کی بات کی جا رہی ہے کزنز کی بات نہیں ہے اور نہ شوہر کے بھائیوں کی بات ہے اس کے اندر ان کے بھتیجے ان کے بھانجے شوہر کے بھتیجے بھانجے اس کے اندر نہیں آتے ان کی میل جول کی عورتیں اور ان کے مملوک گھروں میں آئیں اے عورتوں تمہیں اللہ کی نافرمانی سے پرہیز کرنا چاہیے اللہ ہر چیز پر نگاہ رکھتا ہے بالکل اسی طرح کی ایک اور طویل تر لسٹ ہم سورہ نور میں پڑھ چکے ہیں جہاں پہ محرم مردوں کی لسٹ بتا دی گئی کہ جن کے سامنے زینت کا عورت اظہار کر سکتی ہے یعنی کہ اپنا میک اپ زیور خوبصورت کپڑے یہ سب کچھ پہن کر آ سکتی ہے اور ایک یہاں بھی یہ لسٹ آ رہی ہے اچھا ایک اور بھی لسٹ آپ کو یاد ہوگی سورہ نسا میں ہم نے ایک لسٹ پڑھی تھی محرم خواتین کی جن سے کبھی بھی نکاح نہیں ہو سکتا اب آپ تصور کیجیے کہ سورہ نسا والی لسٹ میں سے کوئی شخص اس میں سے کسی سے نکاح کر لیں ہم کتنا برا سمجھیں گے اس کو کہ کتنا قبی اور کتنا گندہ اس نے کام کیا لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں اپنے معاشرے میں کہ یہ جو اللہ تعالیٰ نے لسٹ دی ہے سورہ نور میں بھی اور سورہ اعذاب میں بھی اس میں کئی اور رشتوں کا اضافہ کر لیا خواتین نے خود ہی تو کیا یہ بڑا گناہ نہ ہوگا کہ جن سے منع کیا گیا کہ ان کے علاوہ اور تم کسی کے سامنے زینت کا اظہار نہیں کر سکتی اور کئی اور کیٹیگریز کو اس میں ایڈ کر لیا اور ان کے سامنے زینت کا اظہار شروع کر دیا بہت بڑا گنا ہے یہ خود بھی کتنی دفعہ اللہ تعالیٰ نے ہم سے فرمایا ہے کہ لاتشتروبی آیاتی سمنا کلیلہ کہ دیکھو میری آیات کو حقیر سی قیمت کے بدلے مت بیچو کیا تم ٹریڈنگ کر رہے ہو تم کیا حاصل کرنا چاہتے ہو اللہ کے احکامات کو توڑ کے تم کتنا فائدہ حاصل کرنا چاہتے ہو تم کیا اپروو کرنا چاہتے ہو کیا ثابت کرتے ہو کس کے مقابلے میں ڈیفائنس دکھا رہے ہو کس کے مقابلے میں بغاوت کر رہے ہو اور کیوں تم ایک ذرے سے جس نے بنایا اس کے خلاف بغاوت کرتے ہو تو فائدہ نہیں ہوگا تمہارا اپنا ہی نقصان ہے ہم ایک جگہ پڑھ چکے ہیں قرآن میں کہ اے لوگوں تمہاری بغاوت تمہارے ہی خلاف پڑے گی جا کر اللہ کا کیا بگاڑتے ہو اپنے ہی نقصان کرو گے دنیا بھی برباد ہوگی اور آخرت بھی برباد ہوگی تو مکمل بھروسہ کرنے کی ضرورت ہے ہم عورتوں کو کسی کے پروپیگنڈے میں مت آئیے کسی کے پوائنٹ آف ویو سے قرآن کو مت پڑھیے کسی دوسرے کے نقطۂ نظر سے اپنے رسول کو مت دیکھیے ایک مومن عورت کے طور پہ ان آیات کو پڑھیے اور کرنے کا کام کیا ہے درود اور سلام مکمل بھروسہ اور تعریفیں کرنا ہے ہمیں تو اپنے نبی کی اور اپنے رب کی انََََََََََََََََََََََسلنبی اچھا ایک بات جو رہ گئی پیچھے کرنی کی آپ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو تعد ازواشاش کی اجازت دی گئی ہے اس پر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ بے انتہا اعتراض ہے عورت کے پردے پر بہت اعتراض ہے آج کل اور سگریگیشن پر بے انتہا اعتراض کیا جا رہا ہے اور پھر وہ اس کو لے جاتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنی زندگی پر کہ ان کے تعدد ازواش پر کتنی ساری بیویوں سے آخر نکاح انہوں نے مسلمانوں کو تو چار بیویوں کی اجازت ہے اور یہ اجازت بھی اللہ ہی نے دی ہے اور اللہ ہی نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے زیادہ کی اجازت دے دی کہ آپ چاہیں تو اس سے زیادہ بھی نکاح کر سکتے ہیں بلکہ بعض کیسز میں تو خود اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ آپ کو لازمن نکاح کرنا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود نہیں بھی کرنا چاہ رہے تھے تو بھی کہا گیا کہ نہیں آپ کو کرنا ہے جیسے کہ حضرت زینب برد اللہ عنہ کا کیس ہوا جو ایک مومن ہے اس کے لیے تو نہ اس میں کوئی کانٹریورسی ہے اور نہ ہی اس کو قبول کرنے میں کوئی مسئلہ ہے البتہ منافقوں اور کافروں کو ہمیشہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر اعتراض رہا پہلے بھی اعتراض رہا آج بھی ہے آئندہ بھی ہوگا اسی لیے بھی آپ سے کہا تھا کہ ان کے نقطۂ نظر سے اسلام کو یا قرآن کو مت دیکھیے گا ان کا مسئلہ کیا ہے شک ان کو یقین ہی نہیں کہ یہ اللہ کا کلام ہے قرآن بقول ان کے کہ خود محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قرآن کو لکھ لیا اور اپنی مرضی پوری کرنے کے لیے خود ہی قانون بنا لی ہے اس کے اندر اور پھر کہہ دیا کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے نعوذ اللہ کہ جو خواہش ان کو ہوتی تھی اس کو پورا کرنے کے لیے پہلے لکھتے تھے اور پھر کہتے تھے اللہ کی طرف سے آیا ہے استغفر اللہ یہ ان کا کہنا ہے نبی کی پوزیشن آپ اس وقت سوچیں جب ان کو شادیوں کی یہاں پر اجازت دی گئی اس وقت آپ کی عمر 58 ایئرز کی تھی اس سے پہلے آپ کی چار بیویاں موجود تھیں اس میں بیوائیں بھی تھیں اور اس میں ینگ لڑکیاں بھی تھیں حضرت عائشہ جیسی تو یہ بات نہیں ہے کہ ناوزب اللہ کوئی آپ کی خواہش پوری نہیں ہو رہی تھی اور آپ کو مزید بیویوں کی طلب تھی زینب رضی اللہ عنہا سے نکاح آپ کو انتہائی دشوار لگا لیکن بحیثیت ایک نبی کے یہ ذمہ داری جو ہے وہ آپ کو ادا کرنی تھی اپنی ذاتی پسند اور ناپسند کو آپ کو پیچھے رکھنا تھا آپ کا اپنا آرام یہ ایک سیکنڈری چیز تھی ثانوی چیز تھی تو جو بھی آپ نے یہ نکاح کیے یہ کسی خواہش کی تسکین کے لیے نہیں کیے بلکہ جو ذمہ داری آپ پر تھی اس کو ادا کرنے کے لیے آپ نے یہ نکاح کیے اور اس سے پھر دین کے غلبے میں بہت مدد ملی حضرت عائشہ حضرت حفظہ یہ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہم کی بیٹیاں تھیں اس سے بہت تعلق پھر آپ کا مضبوط ہوا دونوں صحابہ سے بھی ام سلمہ ابو جہل اور خالد بن ولید کے خاندان سے تھیں ام سلمہ سے نکاح کرنے کے بعد اس خاندان کی دشمنی کا زور ٹوٹ گیا حبیبہ ابو سفیان کی بیٹی تھیں حبیبہ سے جب آپ نے نکاح کیا ابو سفیان پر دوبارہ مقابلے پر کبھی نہ آئے جویریہ یہودی خاندان کی خواتین تھیں اور یہ اسلام لے آئیں تھیں ان سے نکاح کرنے کے بعد یہودیوں کی اسلام دشمن سرگرمیاں کافی حد تک ٹھنڈی ہو گئیں آپ دیکھتے ہیں پچیس سال کی عمر تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انتہائی عفت اور پاک دامنی کے ساتھ گزاری پچیس سال کی عمر میں آپ نے نکاح کیا حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہ سے جو آپ سے عمر میں پندرہ سال بڑی تھی اور اس وقت آپ تو جس سے چاہتے مکہ والے نکاح کرنے کو تیار تھے جس خاتون کے بارے میں آپ کہہ دیتے وہ نکاح کر دیتے لیکن ایسی خاتون سے آپ نے نکاح کیا جو آپ سے عمر میں بڑی تھیں پہلے سے شادی شدہ تھیں اور دو ان کی شادیاں حضرت کی پہلے ہو چکی تھیں اور پچیس سال آپ ان کے ساتھ نہایت خوش و خورم رہے بہت اچھی ہے آپ نے مونو گیمس زندگی گزاری اس کے بعد حضرت ختیجہ کا جب انتقال ہوا تو پچاس سال کی عمر سے لے کے پچپن سال ففٹی ٹو ففٹی فائیو کی ایج تک ایک اور بیوہ خاتون کے ساتھ آپ نے نکاح کیا حضرت سودہ رضی اللہ عنہ 55 فائیو 60 یہ پانچ سال کا عرصہ ہے جس میں کہ آپ نے متعدد نکاح کیے اور یہ زمانہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے انتہائی مصروفیت کا زمانہ تھا بہت کچھ دین کا غلبہ ہو رہا تھا نے عرب اسلام پھیل رہا تھا اندرون عرب بھی اسلام کے نظام کی تکمیل ہو رہی تھی آپ کی مصروفیات بے انتہا تھیں یہ وہ وقت نہیں تھا کہ ناوز بل جیسے کہ یہ مستشرقین اورینٹلسٹس کہتے ہیں کہ آپ کو شوق ہو گیا شادیوں کا نہیں شوق ہوتا تو پہلے ہوتا اس ایج میں بچپن سے ساٹھ سال یا پانچ سال کا عرصہ جس میں کہ آپ نے متعدد نکاح کیے اور اس میں پھر اسلام کے پھیلنے کو ہی بہت مدد ملی ساٹھ سال سے لے کر تریسٹھ سال کی عمر یعنی سکسٹی تھری ایئر کی ایج تک اس کے بعد پھر آپ نے کوئی اور نکاح نہیں کیا تو بجائے کہ ہم ان کے پروپگنڈے کے زد میں آجیں جائیں اور ہم انہیں کتنا سوچنے لگیں یا ہم کو ایک پوزیٹو مثبت کام کرنے کو کہا جا رہا ہے کہ ان اللہ البی یا ائی الدین ولی وسلم تسلیم اللہ اور اس کے ملائکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں اے لوگوں جو ایمان لائے ہو تم بھی ان پر درود اور سلام بھیجو سلام کا طریقہ ہمیں بتا دیا گیا کہ سلام کیسے بھیجنا ہے اتحیات میں ہم وہ سلام بھیجتے ہیں کہ سلام علیہ کا ائنبی اور یہ پورا معراج کا مکالمہ ہے جو کہ اتحیات کی شکل میں ہم پڑھتے ہیں درود کا جہاں تک تعلق ہے آپ کو کئی مصنون درود مل جائیں گے ایک تو وہی ہے درود ابراہیمی جو کہ نماز میں پڑھا جاتا ہے اس کے علاوہ کچھ مختصر درود بھی آپ کو ملیں گے درود پڑھنے کے مواقع بھی ہم کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے ہیں آزان کے بعد درود پڑھنا چاہیے دعا مانگنے سے پہلے اور دعا مانگنے کے بعد درود پڑھنا چاہیے اپنے گناہوں کی مغفرت کے لیے کثرت سے درود پڑھنا چاہیے کوئی تکلیف کا رنج کا یا غم کا موقع ہو درود پڑھ لیں کوئی اہم کام کرنا ہو اس سے پہلے درود پڑھ لیں اور جمعے کے دن کا خاص وظیفہ ہے درود جمعہ کا دن ہو تو ضرور ہی کثرت کے ساتھ درود پڑھیں کوئی چیز بھول جائیں کچھ یاد نہ آ رہا ہو تو درود پڑھیں حدیث میں آتا ہے کہ جو مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجے گا اللہ اس پر دس رحمتیں نازل فرمائے گا اور اس کے دس گناہ معاف کر دے گا اور دس درجے بلند کرے گا تو کسرت کے ساتھ درود پڑنا چاہیے درود اور سلام اس کا طریقہ بھی آپ نے بتا دیا ابو اماما اباہلی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دفعہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے جب آپ تشریف لائے تو ہم آپ کے استقبال کے لیے کھڑے ہو گئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کھڑا ہونا پسند نہ آیا آپ نے فرمایا تو میرے لیے اس طرح مت کھڑے ہوا کرو جیسے کہ اجمی ایک دوسرے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ محبوب اور کوئی نہ تھا لیکن چونکہ آپ کو پسند نہ تھا اس لیے ہم آپ کے استقبال کے لیے کھڑے نہیں ہوا کرتے تھے اب آپ دیکھیں کہ اپنے رسول کی پسند اور ناپسند کا خیال اللہ سے بڑھ کر کون رکھ سکتا ہے اپنے رسول کی عزت اللہ سے بڑھ کر کون کروا سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کی پسند کا اتنا خیال رکھا کہ درود اور سلام کو تو نماز کا حصہ بنا دیا کہ تو پڑھنی ہی پڑھنی ہے تم کو یہ دو چیزیں تو پڑھنی ہی ہیں نماز کے اندر لیکن چونکہ آپ کو کھڑا ہو کے پڑھنا پسند نہ تھا اللہ تعالیٰ نے اتحیات میں درود اور سلام رکھ دیا ورنہ اتنی نماز ہم کھڑے ہو کے بھی تو پڑھتے ہیں کہہ دیا جاتا ہے کہ تم کھڑے ہو کے سلام پڑھنا لیکن نہیں ہم سے کہا کہ جب بیٹھو اطیات پڑھتے وقت اتحیات میں پھر تم درود اور سلام پڑھو اب آج ہم دیکھتے ہیں کہ سب کو چھوڑ کر ہم نے کچھ اوری ہی طریقے نکال لیے رسول کی پسند کے بالکل برخلاف کھڑے ہو جاتے ہیں اور اس کو عین محبت سمجھتے ہیں تو صحابہ نے تو کبھی یہ کام نہیں کیا اور اس کو محب رسول ہونا کہتے ہیں اور جو اس کے بارے میں آگاہ کرنا چاہے ان کو ان کو علم دینا چاہے کہ اللہ کے رسول کو یہ طریقہ پسند نہیں تھا جو سلام میں کھڑانا نہ ہو اس کو گستاخے رسول کہہ دیتے ہیں تو وہ حدیث پوری صادق آتی ہے ان حالات کے اوپر کہ جو آپ نے فرمایا تھا کہ ہر نبی کے کچھ ساتھی ہوتے تھے وہ جو کہتے تھے وہ کرتے تھے بعد میں کچھ ایسے لوگ آ گئے کہ وہ کرنے لگے جس کا حکم نہیں دیا گیا تھا اور جو کہتے تھے وہ کرتے نہیں تھے آج دعوے تو بہت بلند ہے نبی کی محبت کے نعتوں کے اندر لیکن عمل تو نہیں ہو رہا اور وہ طریقے اختیار کر لیے گئے رسول کی عزت کے جن کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم نہیں دیا تھا اسی صورت حال کو حال نے بھی اپنی مسدس میں لکھا ہے وہ کہتے ہیں کہ صدا اہل تحقیق سے دل میں بل ہے حدیثوں پہ چلنے میں دین کا خلل ہے فتاووں پر بالکل مدار عمل ہے ہر ایک رائے قرآن کا نعم البدل ہے کتاب اور سنت کا ہے نام باقی خدا اور نبی سے نہیں کام باقی تو یہ ہم پڑھی لکھی خواتین ہم جو کہ قرآن کا علم حاصل کر رہی ہیں ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے کہ اگر کوئی رسم پڑ گئی ہے اور غلط رسم پڑ گئی ہے تو پھر نبی کی امتی کی حیثیت سے میرا اور آپ کا یہ کام ہے یہ ہمارا جہاد ہے کہ ہم لوگوں کے اندر علم کی اور سنت کی روشنی عام کریں تاکہ غلط فہمی یا لا علمی کی وجہ سے جو وہ کر رہے ہیں وہ اس لا علمی اور غلط فہمی سے باہر نکل کے آ سکیں ان الدین اللہ رسول دنیا والا آخرہ بم مہینہ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کو اذیت دیتے ہیں ان پر دنیا اور آخرت میں اللہ نے لانت فرمائی ہے اور ان کے لیے رسواکن عذاب مہیا کیا ہے اور جو لوگ مومن مردوں اور عورتوں کو بے قصور ازیت دیتے ہیں انہوں نے اپنے اوپر بڑا بہتان اور سری گناہ کا وبال اٹھا لیا ایوہن نبی کل کہہ دیجیے یہ ازوا جی کا اپنی بیویوں سے و بناطی کا اور اپنی بیٹیوں سے وہ الْمُؤْمِنِينَ علمین اور اہل ایمان کی عورتوں سے یدنین علیہ من جلابی بہن کہ اپنی چادروں کے پلو وہ اپنے اوپر لٹکا لیا کریں رالقا ادنافنا ولا یوزین وقان اللہ غفور الرحیم یہ زیادہ مناسب طریقہ ہے کہ وہ پہچان لی جائیں اور نہ ستائی جائیں اللہ تعالی غفور الرحیم ہے یہ انداز آپ دیکھیے بڑا مختلف ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ آپ کہہ دیجئے اپنی بیویوں سے اور اپنی بیٹیوں سے یہ بھی تو کہا جا سکتا تھا ڈائریکٹلی کہ اے نبی کی بیویوں اے نبی کی بیٹیوں اللہ ڈائریکٹلی بھی کہہ سکتا تھا لیکن یہاں عطی اللہ اور عطی و رسول دونوں چیزیں جمع ہو گئی ہیں اور آگے یہ بھی کہا جا سکتا تھا کہ مومنات سے کہہ دیجئے یدنی علیہ من جلابی بہن لیکن یہ نہیں کہا کہ مومنات سے کہہ دیجیے کہا نسا المومنین مومنوں کی عورتوں سے کہہ دیجئے تو مومن مرد کی ذمہ داری یہاں پر واضح کر دی گئی کہ مومن مرد کی یہ ذمے داری ہے کہ وہ اپنی عورتوں سے ان احکامات پر عمل کروائے اور ان کا مددگار بنے ان کی راہ کی رکاوٹ نہ بنے من جلابی بہن کا لفظ آ رہا ہے جلابیب جلباب کی جمع ہے اس کو کہا جاتا ہے فوق الخمار خمار کے اوپر اوڑنے والی بڑی چادر ہے اس کو جلباب کہا جاتا ہے یعنی جو آرڈنری کپڑے ہم پہنے ہوتی ہیں دوپٹہ جس میں شامل ہے کرتا شلوار ہے یا کوئی بھی جو عورتیں اپنے اپنے ملکوں میں رہتی ہیں اور اس کے حساب سے وہ لانگ اسکرٹس پہنتی ہیں یا جو بھی کچھ ایک وہ لباس جو کہ گھر میں پہنا جاتا ہے اور عورتیں عورتوں کے سامنے یا مہرم مردوں کے سامنے جس لباس میں آتی ہیں گھر سے باہر نکلتے وقت ایک ایڈیشنل کورنگ ہے جو کہ اوپر سے پہننی ہے جس کو کہا گیا ہے اب اس کی کوئی خاص ڈیزائن ہے کوئی شکل تو نہیں ہے اپنے زمانے کے لحاظ سے موسم کے لحاظ سے ابا پہن لیں کوٹ پہن لیں اوور کوٹ کی طرح کوئی چیز کر لیں کوئی بھی چیز وہ سب اس جلباب ہی کی کیٹیگری میں آ جائے گی دوسری چیز یہاں پر جلباب پہننے کا حکم نہیں ہے کہ تم جلباب پہن لو بلکہ جلباب تو آلریڈی موجود ہے اس کا ایک حصہ آگے لٹکانے کو کہا جا رہا ہے Yudnina Allah". Yudnina Allah کا مطلب ہوتا ہے ادنا اللہ جھکا لینا تو مراد ہے کہ اپنے اوپر وہ اپنے آگے اس کو جھکا لیں یہیں سے چہرے کا پردہ جو ہے وہ ثابت ہوتا ہے اب اس پر بہت کانٹروورسی بھی ہوتی ہے اور کہتے ہیں کہ ہے یا نہیں ہے وہ تو اپنی جگہ ہے آپ خود غور و فکر کیجئے گا انشاءاللہ شاء اللہ تعالیٰ آپ اللہ سے رہنمائی مانگیں گی اللہ ضرور ہی آپ کو رہنمائی عطا فرما دے گا ایک ہوتا ہے تقویٰ، ایک ہوتا ہے فتویٰ۔ ہر چیز کا فتویٰ نہیں ہوتا تقویٰ بھی بڑی چیز ہے ہیلن آف ٹرو کے بارے میں آتا ہے کہ دا فیس وچ شپس وہ شکل وہ چہرہ جس کی وجہ سے اتنی زبردست جنگ ہوئی تھی ہیلن آف ٹروئے نام سنا ہوگا آپ نے آج کل کے دور میں بھی ایک سلوگن کان پر پڑا تھا کسی خاتون نے کہا تھا کہ لوگ ہمارا چہرہ ہی تو دیکھتے ہیں اس میں کیا شک ہے اگر ہمارا چہرہ ہماری زینت ہے تو ہم خود سوچ لیں اور اگر ہمارے خیال میں ہمارا چہرہ ہماری زینت نہیں ہے تو بھی ہم سوچ لیں جتنے میک اپ کے پروڈکٹس ہیں اور جتنی توجہ چہرے پر دی جاتی ہے ہم اپنے جسم کے کسی اور حصے پر اتنی توجہ نہیں دیتے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں اور بیٹیوں اور اہل ایمان کی عورتوں سے کہہ دیجئے کہ اپنے اوپر اپنی چادروں کے پلو لٹکا لیا کریں یہ زیادہ مناسب طریقہ ہے کہ وہ پہچان لی جائیں اور ستائی نہ جائیں وقان اللہ غفور اور اللہ تعالی غفور اور ہے اگر منافقین اور وہ لوگ جن کے دلوں میں خرابی ہے اور وہ جو مدینہ میں ہی انگیز افواہیں پھیلانے والے ہیں اپنی حرکتوں سے باز نہ آئے تو ہم ان کے خلاف کارروائی کرنے کے لیے تمہیں اٹھا کھڑا کریں گے پھر وہ اس شہر میں مشکل ہی سے تمہارے ساتھ رہ سکیں گے ان پر ہر طرف سے لانت کی بو ہوگی جہاں کہیں پائے جائیں گے پکڑے جائیں گے اور بری طرح مارے جائیں گے یہ اللہ کی سنت ہے جو ایسے لوگوں کے معاملے میں پہلے سے چلی آ رہی ہے اور تم اللہ کی سنت میں کوئی تبدیلی نہ پاؤ گے لوگ تم سے پوچھتے ہیں قیامت کی گھڑی کب آئے گی کہو اس کا علم تو اللہ ہی کو ہے تمہیں کیا خبر کہ وہ قریب ہی آ لگی ہو بہرحال یقینی امر ہے کہ اللہ نے کافروں پر لانت کی ہے اور ان کے لیے بھڑکتی ہوئی آگ مہیا کی ہے جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے کوئی حامی اور مددگار نہ پا سکیں گے جس روز ان کے چہرے آگ پر الٹ پلٹ کیے جائیں گے اس وقت وہ کہیں گے کاش ہم نے اللہ اور رسول کی اطاعت کی ہوتی اور کہیں گے اے رب ہمارے ہم نے اپنے سرداروں اور اپنے بڑوں کی اطاعت کی اور انہوں نے ہمیں راہ راج سے بے راہ کر دیا اے رب ان کو دوہرا عذاب دے اور ان پر سخت لانت کر یا منو لا تکون دینا آ دو موسا و برہ اللہ قالو وجیحا اے لوگوں جو ایمان لائے ہو ان لوگوں کی طرح مت بن جاؤ جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو اذیتیں دی تھیں پھر اللہ نے ان کی بنائی ہوئی باتوں سے ان کی برات نازل فرمائی اور وہ اللہ کے نزدیک باعزت تھے یا ایدین آ منتقل وقولََََََََََ صدیدہ اے ایمان لانے والو اللہ سے ڈرو اور ٹھیک بات کیا کرو بہت ضروری ہے ٹھیک بات کرو دیکھو پروپیکنڈا مت کرنا کوئی ویسٹڈ انٹرسٹ سے کام مت لینا کفار اور منافقین کی آئیڈیالوجی سے ان کے لائف سٹائل سے ان کی تھیوریز ان کے نظریات سے متاثر ہو کر ان کی دنیاوی ترقی کی چمک دمک اور رونق سے متاثر ہو کر ان جیسی باتیں مت کرنا اپنی فطرت کے مطابق بات کرو عقل سے بات کرو صحیح بات کرو جھوٹی بات مت کرو پہلے فیصلہ کر کے پھر قرآن مت پڑھنا کھلے دماغ سے قرآن کو پڑھو اور دنیا کے حالات کو دیکھو اور پھر سچا فیصلہ کرو کسی تعصب کا شکار ہو کر کسی غلط فہمی بدگمانی کا شکار ہو کر فیصلے مت کرنا غلط باتیں مت کرو قلو قولن سدیدہ بہت بڑی ذمہ داری ہے آج ہم مسلمانوں کے اوپر کہ ہم کسی آؤٹ سائڈ پریشر کے بغیر ہم سیدھی بات کریں اور آؤٹ سائڈ پریشر کی وجہ سے ہم پیرٹ کرنا نہ شروع کر دیں دوسروں کو کہ جو وہ کہہ رہے ہیں ہم بھی ہز ماسٹرز وائس بن جائیں کہ چونکہ ان کا یہ نظریہ ہے کہ عورت کو یوں یوں ہونا چاہیے یا مردوں کو ایسے ہونا چاہیے ہم بھی اس کے پیچھے چل پڑیں یقیناً عورت کے لیے لبریشن اسلام نے رکھی ہے جو اسلام نے جس طرح عورت کو لبریٹ کیا وہ اوری طریقہ ہے غلامی سے لبریٹ کیا ہے اور آج کی سو کالڈ ماڈرن تہذیب نے عورت کو حیا سے لبریٹ کر دیا ہے تو یہ حیا سے لبریشن اور لباس سے لبریٹ ہو جانا لباس سے آزادی اور حیا سے آزادی یہ کوئی آزادی نہیں ہے بہت بڑی غلامی ہے یوسلقم لَكُمْ مالکم و لَكُمْ لقم